بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الله رب العالمين کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محترم سامعین عبد الله مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ اثر جو نت نئی چیزوں کے ایجاد پر جو اسلام کے نام پر دین کے نام پر ایجاد کی جاتی ہے اس سلسلے میں ان کا بلیغ رد والا اثر چل رہا تھا تو انشاءاللہ اللہ ابھی ہم اس کو مکمل کریں گے خلاصہ یہ کہ اس اثر میں ابو موسا العشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مسجد میں دیکھا کہ کچھ لوگ گروپ بنا کر کے بیٹھے ہیں اور اس گروپ کا ایک لیڈر ہے اور ان سب کے پاس جو گروپ میں بیٹھے ہیں ان کے سب کے پاس کنکڑیاں ہیں اب وہ لیڈر کہتا ہے کہ اس کنکڑی پر یا ان کنکڑیوں پر سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھو سو مرتبہ الحمد اللہ الہ الا اللہ پڑھو اور سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھو تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیوں کر رہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس کی گنتی کریں لا الہ الا اللہ کی الحمد سبحان اللہ کی اور اللہ اکبر کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے برائی کو گنتی کر رہے اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کا زمانہ ابھی دور نہیں ہوا بار صحابہ علماء صحابہ موجود ہیں مفتیان موجود ہیں اور کتنی جلدی تم لوگوں نے گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیا ذرہ برابر بھی تمہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ علماء صحابہ جو موجود ہیں ان کی طرف رجوع کریں اس کا حکم پوچھے پھر کسی عمل کو انجام دیں تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ غصہ نہ ہو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم خیر کا مقصد تھا بھلائی کا مقصد تھا نیکی کرنا چاہ رہے تھے اللہ کے اللہ کو خوش کرنا چاہ رہے تھے تو عبداللہ بن مسعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بہت سارے لوگ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں لیکن راستہ الگ ہوتا ہے اس لیے فدیر اتنے آیات اللہ کہتے ہیں ہوا ہوا یعنی بہترین عمل وہ ہے جو خالص ہو اور ثواب ہو تو کہا گیا کہ یہ اخلص اسوب کیا ہے تو انہوں نے کہا العمل ما چان خالص اخلاص یعنی کوئی عمل کیا جائے تو صرف اور صرف اللہ کے خاطر کی جائے اب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ایک آدمی آ گیا جو بڑا تاجر ہے مثال کے طور پہ مثال ہے کچھ بھی مثال بیان کی جا سکتی ہے اگر اس کے اندر کسی کا استحجہ نہیں ہو اور برائی نہیں ہو تو تقریب فہم کے لیے اب ایک بڑے تاجر صاحب میرے دانی جانب آ گئے اب جو ہم دو رقٹ دو منٹ میں پڑھتے تھے خوب اچھے سے پڑھنے لگے وہ دیکھ کر کے متاثر ہو ان کی نماز زبردست ہے تو یہ ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ رب یہ تاجر صاحب اوپر سے دیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے تو جو اوپر سے دیکھ رہا ہے ان کے لیے اندر سے اخلاص لاہیت برت رہے ہیں اور جو اندر تک دیکھ رہا ہے ان کے لیے اوپر سے بھی اخلاص و للہیت کا معاملہ اس کے ساتھ یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بھی عمل صرف اور صرف خالص و کیا جائے اب کوئی انسان اللہ رب العالمین کے لیے کوئی عمل کرے لیکن طریقہ نبی کا نہیں ہو اللہ رب العالمین کے لیے کوئی عمل کرے لیکن طریقہ نبی کا نہیں ہو مثال کے طور پر ربی الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی جاتی ہے لوگ مناتے ہیں اپنی اپنی رائے اور اپنے اپنے علماء کے اقوال کے حساب سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہم کو خوشی ہے اور اس خوشی پر اللہ خوش ہوگا عموماً جو عوام ہوتی ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ عمل جو کر رہے ہیں میلاد کے نام پر اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن جس طریقے کو انہوں نے اختیار کیا ہے وہ نبی کا طریقہ نہیں ہے تو جہاں جو عمل آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں ضروری ہے کہ وہ نبی کے طریقے پر ہیں یہ دو شرط کسی بھی عمل کے اندر پایا جانا ضروری ہے اگر اللہ کے لیے عمل ہو اور نبی کے طریقے پر ہو تو جا کر کے وہ عمل قبول ہوگا لیکن اگر کوئی انسان عمل اللہ کے لیے کرتا ہے اور نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ عمل بیکار ہے اور کوئی انسان نبی کے طریقے پر عمل کر رہا ہے نماز وغیرہ پوری اسی طریقے پر ادا کر رہا ہے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن مقصد ہے کہ سامنے والا خوش ہو جائے یوزیناس لما يراه اناس ان لوگوں کے لیے اپنی نماز کو مزین کرتا ہے اچھی کر کے پڑھتا ہے جو لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں اور اس عمل کو جس میں ہم لوگ بہت زیادہ ملمبت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو دجال کے فتنے سے خطرناک قرار دیا کہا اللہ کم بیما اخ وف علیہ فتنزال کیا میں تمہیں ایسے فتنے کے بارے میں نہیں بتاؤں جو دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کہا قالو بلا یا رسول اللہ ہاں اللہ کے رسول ضرور بتائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور نماز کو اچھی طریقے سے اس کے لیے پڑھتا ہے جو اسے دیکھتا ہے تو یہ دجال کے فتنے سے خطرناک کیسے ہوا دجال کا فتنہ آئے گا تو اچھے اچھے ایمان, لو، ایمان والے لوگ بدل جائیں گے تو دجال کے فتنے سے خطرناک اس طریقے سے ہے کہ وہ فتنہ بالکل آخری زمانے میں ہوگا اور دوسری بات جو پکے مومن ہوں گے اس وقت نہیں بدلے گے جو پکے مومن جنہیں اللہ رب العالمین ثابت قدم رکھے گا اور یہاں پر جو ریاکاری کاری تاریخ ہوتی ہے سامنے کسی کا فتنہ نہیں ہوتا ڈر نہیں ہوتا وہاں پر دجال کا ڈر ہوگا خوف ہوگا وہ جنت دکھائے گا جہنم دکھائے گا قتل کرے گا اس خوف سے لوگ بدل جائیں گے لیکن یہاں پر بغیر کسی ڈر کے بدل رہے تو یہ فتنہ زیادہ خطرناک ہوا یہ علماء نے بیان کیا بہرحال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان لوگوں سے کہا کہ صحابہ کی موجودگی میں تم لوگوں نے بدعت ایجاد کر لی اور کہا کم مری دن خیر بہ ہر اچھائی کا ارادہ کرنے والا پہنچتا نے غور سے کچھ لوگ ہوں گے قرآن پڑھیں گے ایسی ایسے طرز پر اور ایسے انداز سے قرآن پڑھیں گے لوگوں کو مشہور کر دیں گے لیکن قرآن کی جو چاشنی ہے اس کا جو اثر ہے ان کے گلے کو پار نہیں کرے گا دل تک نہیں جائے گا کہ دل کی کھیتی کو آباد کرے قرآن کی تعلیمات اس کے بعد کہا وہ اللہ کے قسم اکثر اور اللہ کے قسم مجھے نہیں پتا کہ شاید تم میں سے وہی لوگ ہوں گے یعنی اس امت سے ثم تولا عنہم پھر کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے ان قَوْمًا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزِ تَرَاقِهِمْ اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شاید جو تم لوگ ایسا عمل کر رہے ہیں وہ بغیر علماء کی طرف رجوع کیے ہوئے بدت ایجاد کر رہے ہو شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تمہارے اوپر منطبق ہوتا ہے یہ کہہ کر کے وہ چلے گا ایک صحابی کی دور اندیشی دیکھیے امر ابن سلمہ کہتے ہیں اولائک الخلق جو لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے کنکڑی پر ذکر و اذکار کر رہے تھے امر ابن سلمہ کہتے ہیں ان میں سے اکثر کو میں نے دیکھا کہ سب خوالج میں تبدیل کی وجہ۔ علماء کی طرف رجوع کو چھوڑا خارجیت آئی علماء کی طرف رجوع کو چھوڑا خارجیت آئی خارجیوں کی پہلی پہچان اب بنیادی پہچان یہ ہے وہ آپ کو کہیں گے وہ تو بوڑھے عالم ان کو کیا پتہ وہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں فتوا دیتے ہیں ان کو دنیا سے کیا مطلب ہے اب عالم کو جانتے ہیں اور وہ تو فلاں حاکیم کے ساتھ رہتا ہے وہ تو علماء ہے سلاطین ہے بادشاہ کے اشارے پہ کہتا ہے بادشاہ کے اشارے پہ ناچتا اچھا فلاں عالم کی بات کر رہا ہوں اس کو کیا پتا تو میرے ساتھ چلو اور وہ آپ کا رابطہ علماء سے کاٹنا چاہے گا جو آپ کو علماء سے دور کرنا چاہے علماء ربانیین سے سمجھ لیجئے کہ وہ خوارش کے نہج پہ چل رہا ہے اور اس کی یہی مثال ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ انہوں نے کہا فوراً حدیث سے استدلال کیا کہ انہوں نے جو یہ مجلس قائم کیا خود اپنے سے استدلال کر کے اگر ان کے اندر فہم ہوتی تو وہ علماء کی طرف جاتے لیکن انہوں نے کہا ما اردنا القیم بھلائی کا ارادہ کیا خود سے استدلال کر کے اسی پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ قرآن تو پڑھیں گے قرآن سے ان کا شغف ہوگا لگاؤ ہوگا لیکن قرآن کی چاشنی اور اس کی تعلیمات کا اثر ان کے دلوں تک نہیں پہنچے گا اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے لڑائی کیا نہ کے مقام پر چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے ان میں سے اکثر کو قتل کیا اور اس کے بعد اس کتنے کو بجھایا تو نہیں لیکن بالکل کم کر دیا وہی جو لوگ بچ گئے تھے آج تک اس فکر کے حامل ہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں خوارج کا فتنا سب سے خطرناک فتنا ہے خلاصہ یہ کہ وہ لوگ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں یہود و نسارہ اور روافظ کو چھوڑتے ہیں اور گلے لگاتے ہیں یہ خوارج وہ چاہتے ہیں خوارج مسلمان جو چین و سکون سے وہ نہیں رہے کچھ نہ کچھ کتنا ہوتا رہے ان کی عزتیں لٹتی رہیں ان کی جان جاتی رہیں اور ان کو خوش ہوتا ہے یہ قتل مسلم لذت ملتی ہے مسلمان جب قتل ہوتے ہیں بہت سارے تدریب الم المدارک کے اندر قاضی ایاض رحمہ اللہ نے ایک سے ایک اقوال نقل کیا اس سلسلے میں چنانچہ قیروان ایک جگہ ہے قیروان قیروان میں منتقا ہے وہاں پہ زنانہ یا زنارہ نامی ایک جگہ تھی وہاں پر رافضیوں نے حملہ کیا اور وہاں کا جو حاکم تھا وہ لنگڑا تھا اور خارجی یرا رأی الخوارج خارجی کی رائے رکھتا تھا یعنی خارجی فکر کا حامل تھا تو رافضیوں کے مقابلے میں علماء قیروان نے اس کا ساتھ دینا چاہا کہ کم از کم یہ ابو بکرو عمر رضی اللہ عنما کو گالی نہیں دیتا ہے قرآن و سنت کی اتباع کا اظہار کرتا ہے تو یہ اخف ہے ہلکا ہے روافظ کے مقابلے میں ہم روافظ کے ساتھ نہیں دیں گے بلکہ ان کا ساتھ دے کر کے روافظ کو ماریں گے کہا جنگ کا اعلان ہو گیا تمام علمائے خیروان باہر آئے ایک جگہ جمع ہو گئے خطیبوں کو کہہ دیا گیا کہ خطبے کے وقت جنگ کا آغاز ہوگا دعا کرنا میدان جنگ میں جمع ہو گئے یہ خارجی حاکم رافضیوں کے پاس گیا اور کہا اب اہل سنت وال کے تمام علماء ایک جگہ جگہ ایک جگہ جمع ہے تمہارے لیے راستہ صاف ہے ایک ایک کو چن کر کے ان رافضیوں نے علماء اہل سنت وال کو قتل کر دیا یہ علماء کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب تک اس امت کے اندر علماء ربالین رہیں گے ہماری ضلالت و گمراہی تش ازبام ہوتی رہے گی تو یہ خوارج فکر جو ہوتی ہے خارجی فکر یہ پیدا ہوتی ہے یہ نہیں کہ کوئی پیدائشی اس فکر کا حامل ہوتا ہے دین کے نام پر پیدا ہوتی ہے فلا آدمی ایسا کر رہا تم کیسے تمہاری عقل مان رہی ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف کرے اور تم اس کے ساتھ رہو تو خارجی فکر کو سمجھنے کی علماء سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دوسرے کو خارجی سمجھیں اور محسوس کی روشنی میں کہیں آپ ہی خوات سے متاثر ہیں. اس لیے علما کی مجالس اختیار کریں ان سے پوچھیں ان سے دریافت کریں خوالج کی صفت کیا ہے اور اس کے افکار سے انسان کیسے بچ سکتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ انز... کچھ لوگوں نے خود سے استدلال کیا علماء کی طرف رجوع نہیں کیا معاملہ کیا ہوا وہ لوگ باہر نکلے صحابہ کرام سے قتال کیا کئی صحابی کو ان لوگوں نے شہید کیا بہرحال ان کے بہت سارے لوگ مارے گئے اور صحابہ کرام نے ان کو مار بگایا صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اخاف علی امتی ال ائمت کہ میری امت پر میں جو سب سے زیادہ جن لوگوں سے خوف ہے وہ ان حکمراں سے یا ان علماء سے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے تو آپ کون سے علماء گمراہ کریں گے یقینا جن کا جن کے علم کی بنیاد قرآن و سنت پر نہیں ہوگی یا کون سے حکمراں گمراہ کریں گے جو دنیا پرست ہوں گے قرآن و سنت کی یا شریعت کا نفاذ وہ اپنے ملک میں نہیں چاہیں گے تو یہیں سے گمراہی آئے گی تو ایسے لوگوں سے ایسے لوگوں کو خود بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور ظاہر سی بات ہے سونے کی حقیقت کو سنار جانتا ہے سونے سونا کھوٹا ہے یا پورا کڑا ہے چوبیس کیرٹ کا ہے اٹھارہ کا ہے بائیس کا ہے اکیس کا ہے سوناب دیکھ کر کے اس کو بتا دے گا تو علماء کی مثال سیارفاہ کی ہے جو سونے کو پہچاننے کا کام کرتے ہیں دیکھتے ہی پہچان دیتے اس میں ملاوٹ ہے. پہچان لیتے ہیں نہیں اس میں ملاوٹ نہیں علماء ویسے ہی لوگوں سے بات کر کے پہچان جاتے ہیں کہ اس کے اندر کون سے فکر ہے اس کے اندر کون سے فکر ہے تو اس لیے علماء کی مجالست اختیار کریں اور علما سے بہتر کون ہو سکتا ہے شروع میں گزرا آج صبح کے اندر اللہ نے ان کو فرشتوں کے ساتھ خود اپنی ذات کے ساتھ رکھا ہے توحید کی گواہی دینے کے اس سے بڑھ کر کے اور کیا بات ہو سکتی ہے اور یقیناً اگر اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو اچھی کی طرف ہی جائیں گے انشاءاللہ اللہ اس کے بعد باب ہے علماء کی پیروی کرنے کا بیان باب ال بالعلماء علماء کی پیروی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بات میں ان کی پیروی کریں علماء کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قرآن جیسا بھی گزر چکی ہے اثر معنی معنی یا یا ہے کہ کوئی بھی بات کو علماء کے اقوال کی روشنی میں سمجھے جیسے سلف نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے اور گمراہی کیسے آتی ہے وہ بھی میں نے بتایا تو بات کو علماء کی روشنی میں سمجھے یہ نہ سمجھے کہ یہ عالم کیا بتائیں گے ان کو خود بولنے کے لیے نہیں آتا خود ہی اپنے سبجیکٹ میں فیل ہو گئے کیا بتائیں گے اگر وہ فیل بھی ہیں تو آپ کے ٹاپ پوزیشن سے بہت اچھی پوزیشن اس لیے علماء کے وقار کو سمجھے بات آئے گی انشاءاللہ ان شاء اللہ فضل العلم میں اور سوچیں کہ انہوں نے کتنی محنت کیا ہے کن لوگوں سے علم حاصل کیا ہے جب یہ چھان پھٹک ہو جائے آپ کو پتا چلے کہ نہیں ان کے پاس علم ہے تو جائیں ان سے اپنے فکر کو درست کروائیں گاہے بگاہے سوال کرتے رہیں منہج کے اوپر ان سے پوچھتے رہیں تاکہ انسان چلتا رہے اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی گاڑی اتنا ہی چلتی ہے جتنا اس میں پیٹرول رہتا ہے اور جب جب پیٹرول کی کمی ہوتی ہے آپ کو محٹا اسٹیشن جا کر کے جہاں پر پیٹرول پمپ ہے آپ کو اس میں تیل لینا پڑتا ہے پیٹرول لینا پڑتا ہے پیٹرول لینا پڑتا ہے تو اگر آپ علماء کا ساتھ بالکل ایک کتاب پڑھ لیا آپ نے دو سال پڑھ لیا اور آپ نے ساتھ چھوڑ دیا تو آپ کی مثال وہی ہوگی کہ آپ کے گاڑی آپ کی گاڑی بہت خوبصورت لگے گی لیکن وہ چل نہیں سکتی ہے اتنا ہی چل سکتی ہے جتنا اس میں پیٹرول تھا اس کے بعد اس کے اندر خرابی آنی شروع ہوگی تو گاڑی چلانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا رابطہ پیٹرول سے رکھیں ویسے ہی اپنے علم کا اپنے علم زندگی جو ہے علمی زندگی کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا رابطہ ہمیشہ اچھے علماء کے ساتھ یعنی مرتب کر کے رکھیں تو عبد الملک بیان کرتے ہیں کہ عطا عطا یہ متصر ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں بڑے متصرد ہے وہ بیان کرتے ہیں عطی اللہ و عطی الرسل و اول امرکم یہ آیت ہے یادین رسول و کہتے ہیں کہ اولر سے مراد یہاں پر العلمی و الفق ہیں اللہ کی اطاعت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کرو اور علماء کی بات مانو یہاں پر اطاعت کا لفظ نہیں دہرایا گیا اللہ کے ساتھ لفظ اطاعت استعمال کیا گیا عطی اللہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استعمال کیا گیا وہ عطی اور پھر اس کے بعد وہ المر کا ذکر آیا تو یہ نہیں کہا وہ اول کیونکہ اللہ کی اطاعت مستقل ہے رسول کی اطاعت مستقل ہے جو بھی حکم ہوگا گرچہ آپ کے نفس کو برا لگے آپ کو ماننا ہے لیکن علماء کا ہر حکم نہیں ماننا ہے وہی حکم ماننا ہے ماں واہ فقل سنت صحیحہ جو قرآن حدیث کے مطابق جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا طاعت لمخلوق فی مخلوق الخالق کسی مخلوق کی اطاعت ان باتوں میں جائز نہیں ہے جن باتوں سے اللہ اس کے رسول کے خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس لیے علماء کی بات مانیں تمام علماء سے مل کر کے رہیں دلیل کا مطالبہ کریں ادب بھی سامنے میں رہیں ادب بہت زیادہ ضروری ہے خاص کر کے جو لوگ داعی اللہ ہیں دعوت کے میدان میں ادب اخلاق بہت زیادہ ضروری ہے اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے تعذبوا تاذبوا قبل أن تعلم علم حاصل کرنے سے قبل ادب حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وایدہ جاءہم امر من الخوف امر من الامن ابي الخوف اذعوا به ولو ردوه الى الرسول وا الى اول الامر منهم لعل ما هولذین يستنبطونه منه کہ جب کوئی جس کا تعلق امن سے ہو خوف سے ہو کوئی خبر آئے کوئی مسئلہ درپیش ہو کوئی نیا مسئلہ ہو فوراً علماء کی طرف رجوع کریں اس کو آپس میں پھیلائیں نہیں اور ایک دوسرے سے نہ پوچھیں کوئی ایسا مسئلہ ہو جو ہماری سمجھ سے باہر ہے تو جو علماء ہیں ان کے پاس جائیں لعلی مح الدین استمبہ تو جن کے پاس علم ہوگا قرآن و حدیث سے استدلال کر کے اس مسئلے کا حل بتائیں گے اور اگر اس کو ہم آپسی میں افواہ کی طرف پھیلاتے رہیں گے تو ایک بات کے کئی مطلب نکلیں گے اور لوگوں میں بےقراری بے چینی اور اضطرابی کی کیفیت پیدا ہوگی اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں کہا وَلَوْ لَا اللہ علیہ الرحمد التباۃ اللہ خلی اللہ اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا اس کی رحمت نہیں ہوتی اس بات کے اندر کہ قرآن و حدیث کی طرف تم رجوع کرو یا قرآن حدیث کے جاننے والے کی طرف رجوع کرو تو یقین جانو عدم رجوع میں شیطان کی پیروی کا خطرہ ہے لطبات نشفان اللہ خلیلہ اکثر لوگ شیطان کی پیروی میں پڑ جاتے تو اس لیے کسی بھی مسئلے کے اندر جو اس کے اہل ہیں ان کی طرف رجوع کریں جانیں تاکہ شیطان کے شکنجے سے اور اس کے شکار سے محفوظ رہ سکیں رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے جس کے ساتھ بھی تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے یعنی دین کی سمجھ کے راستے پر لگا دیتا ہے اگر آپ علمی مجلس میں شریک ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث کو سمجھ کر کے پڑھیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اس کا مطلب اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا اور اگر آپ نیکی کی مجلس سے دور رہتے ہیں تو مطلب یہ کہ خیریت سے جو خیر بھلائی کا معاملہ ہے اس سے آپ دور تو آپ علم حاصل کریں اور فی الدین اللہ رب العالمین دنیا جو ہے نا ہر کسی کو دیتا ہے کوئی مانگے نہ مانگے کافر ہو مسلم ہو بے نمازی ہو بے عمل ہو ہر کسی کو دنیا دیتا ہے لیکن دین کا شوق اسی کے دل میں پیدا کرتا ہے جس سے اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اگر اللہ نے آپ کو توفیق دیا ہے نیک عمل کرنے کی آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے دل کو اسلام کو سمجھنے کے لیے کھول دیا ہے ورنہ کتنے لوگ تمنا کرتے ہیں اور چاہنے کے باوجود کہ اب جاؤں گا مسجد میں تقریر سنوں گا سمجھوں گا اسی وقت اس کو کوئی مشہوریت آتی ہے وہ نکل جاتا ہے اور بہتر بات سے محروم ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کا تحفہ ہے یہ نہیں سمجھے کہ بس ایسے ہی مل گیا ہمارے پاس وقت تھا چلے آئے اس وقت میں اللہ آپ کو کسی اور طرف مشغول کر سکتا تھا لیکن اللہ دراصل چاہتا ہے کہ آپ کے لیے جنت کے راستے کو آسان بنائے اس لیے جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہے اس میں سے علم سیکھنا ہے وہ اس راستے کو آپ کے لیے آسان کرتا ہے چنانچہ اس راستے کو آپ اختیار کرتے ہیں جس قدر اختیار کریں گے جنت سے اسے قدر قریب ہوں گے می اللہ حقی دین اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ ادا کرتا ہے اس حدیث کو روایت کیا ہے محابیہ رضی اللہ محابیہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی بڑے جلیل القدر ہیں بعض لوگ انہیں گالی دیتے ہیں نعوذ باللہ یہ صحابی کاتب وہی بھی ہیں وہی لکھتے تھے یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ متاثر حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں اس کے علاوہ اس صحابی پر عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کا اعتماد تھا اس اس کے علاوہ اس صحابی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم جعلہ اے اللہ تو معاویہ کو ہدایت یافتہ بھی بنا دے اور دوسروں کو ہدایت کی طرف بلانے والا بھی بنا اس کے علاوہ جتنی بھی عمومی آیت ہے صحابہ کے بارے میں ان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جنت کو بنانے والے نے آخری نبی کو دنیا میں بھیجنے والے نے اس سے رضا مندی کا اظہار کیا اس سے بڑھ کر کے اور کوئی بات نہیں اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا ان سے پوچھا گیا عبداللہ ابن مبارک سے بھی اور یہ قول عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے ان سے کہا ان سے کس نے پوچھا اچھا معاویہ رضی اللہ عنہوں میں اور عمر ابن عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز کو آپ لوگ جانتے ہوں گے بڑے مشہور خلیفہ گزرے ہیں دونوں میں افضل کون ہے معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر ابن عبدالعزیز رحم رحم اللہ میں افضل کون ہے عبداللہ ابن مبارک کا جواب سنیں گے انہوں نے کہا لغوبہ ایک روایت میں ہے لچورا دخل فی انفی محاوی خیرم بن عمر ابن عبد العزیز وہ غبار گرد ارتی جو گرد اڑتی ہوئی ہوتی ہے نا جانتے ہیں جو انسان کے چہرے پہ بیٹھ آتی ہے کہ جو کل غبار اڑ رہا کہا وہ جو محاوی کے ناک میں داخل ہوا ہے وہ غبار امر ابن عبدالعزیز سے بہتا ہے عمر ابن عبد کو خلیفہ راشد خامص کہا جاتا ہے لیکن عمر ابن عبد العزیز کتنے بھی رہیں وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جنہوں نے نبی کا دیدار کیا وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے جنہوں نے نبی سے مصافہ کیا اور پھر وہ اپنے لیے لقب کہاں سے لائیں گے جس لقب کے اندر معاوی رضی اللہ عنہ رضی اللہ عندان عنہ بھلا جس سے اللہ راضی ہو اس صحابی کے بارے میں برا خیال رکھنا گویا آدمی یہ کہنا چاہتا ہے لوگ کہتے ہیں نا ایک نے لکھا اپنی کتاب میں اور بن بن العاص العاص رضی اللہ عنہما یہ دونوں خیانت کے مرتکب ہوئے جھوٹے تھے امت کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے بڑی شخصیت لوگ مانتے ہیں ان کو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں یہ لوگ کہ اللہ ان سے مشورہ لے کر کے ان کو سرٹیفکیٹ دیتا ان لوگوں سے جو بعد میں پیدا ہوئے ابھی چودہ سر ہجری میں اللہ کو ان سے مشورے لینا چاہیے تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جن سے رب راضی ہے یہ چاہتے ہیں کہ رب ان کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتا ان کو دیتا کسی بھی صحابی کے بارے میں کسی نے زبان کھولا اللہ کی قسم وہ زندی اور بدین ہے بدین ہے وہ اور اب راضی رحمہ اللہ کہتے ہیں لوگ صحابی کی شان میں تنقیص اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ باور کرایا جا سکے کہ صحابی اس لیے برے ہیں کیونکہ ان کے نبی نے جو تعلیم دیا ہے وہ برے تھے جو بھی اگر صحابی کے بارے میں تنقید کرتا ہے در اصل دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ ان کے معلم برے تھے اس لیے یہ لوگ برے اخلاق کے نکلے نا زب اللہ اور ہزار غلطی رہی ہو مان بھی جاتے ہیں کیا آپ اس لائق ہیں کہ جس کو عرش والے نے رضامندی کا پروانہ دیا ہو ان کو سامنے بیٹھا کر کے فیصلہ کریں ان کے حاکم بنے ہزار غلطی کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بنتے ہیں کوئی بھی انسان زبان کھولے کسی صحابی کے بارے میں جیسے کہ میں نے کہا نا کہ کسی بھی عالم سے دور کرنے کی کوشش کرے کوئی تو ہے کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی زبان کھولے تو آج کی زبان میں وہ اخبانی کسی بھی صحابی کے بارے میں بری رائے اور اخوانی دہشت گردی پر مبنی ایک فکر ہے اور وہ کوکٹیل ہے محلت ہے مشکل ہے اعتظال کا معتزلہ کے فکر کا وحدت الوجود کا صوفیت کا خلق قرآن کا اللہ کے صفات کے انکار کا تفسیر بر رائے کا جو م... آ... کتاب و سنت پر مبنی نہیں ہے یعنی جتنی برائی رابطہ کے اندر پائی جاتی ہے اس سے تھوڑا انیس سمجھ لیجئے ان کے اندر پائی جاتی ہے تمام افکار کا ایک مجموعہ ہے تمام گمراہیوں کا یہ اخوانی فکر اس لیے اس ان افکار سے بچیے اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کیجئے کہ اسلام کے نام پر یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا دعاتن علی ابواب جہنم کچھ لوگ کتاب و سنت کی طرف بلائیں گے لیکن در حقیقت وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے صحابۂ کرام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون ہے بولو کہا کہ تم, تم میں سے ہوں گے یا نبی السنت تمہاری زبان بولیں گے قرآن و حدیث قرآن و حدیث بولیں گے لیکن ان کے اوپر سے اس انسانی جسم ہوگا اور دل, میں، دل جو ہوگا وہ بھیڑیے سا ہوگا پمن اجا بہوم جو ان کی بات مانے گا وہ ہلاکت کے گڑھے میں گر جائے گا اس لیے یہ دین دین اسلام جو ہے بالکل واضح ہے لیکن اس واضح دین اسلام کے اوپر بہت سارے لوگوں نے گندگی ملنے کی کوشش کی ہے اس کو جاننا آپ کا فرض ہے جس طریقے سے سعودی آنے سے قبل آپ دیکھتے ہیں ویزا کہاں سے آ رہا ہے ایسا نہیں کہ انجینئرنگ کے ویزا کے نام پر آپ کو بکری چرواہے میں رکھ دے کتنی تحقیق کرتے ہیں تو آپ جنت میں جانے کے راستے کی تحقیق نہیں کریں گے کوئی بتا دے گا فلاں جگہ یہ راستہ کی آپ چلے جائیں گے اس لیے ضروری ہے کہ آپ تحقیق کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھا ہی سمجھ کر کے چلتے رہیں اور اللہ کہے عاملت الناصبہ بڑا اچھا کام کیا تھکی ہوئی پیشانی ہے لیکن جس طریقے پر کیا وہ میرے محبوب کا طریقہ نہیں تھا تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں علماء سے رابطے میں رہیں ان کی مجالس اختیار کریں تو یہ محاور رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن ابان ابن عثمان اپنے والد سے بیان کرتے کہ زید ابن ثابت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرائض کا علم سکھایا تھا اس میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے کتاب اللہ کے بڑے عالم تھے جن لوگوں نے قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کیا ان میں زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ بھی تھے شامل اور بڑے جلیل القدر صحابی تھے کہتے ہیں کہ زید ابن ثابت نکلے مروان ابن حکم کے پاس سے نصف نہار میں دوپہر میں. میں نے کہا اس وقت نکلے ہیں زید ابن ثابت ایک دم دن میں جب قیلولہ کا وقت ہے ضرور کوئی نہ کوئی خاص بات رہی ہوگی ایسے جب ملاقات کے لیے جانا ہوتا تو ملاقات کے وقت میں جاتے ابھی قیلولہ کے وقت میں ایک دم دھوپ کے وقت میں جا رہا ہے ضرور کوئی خاص بات ہوگی ابھی نکلنا تو میں ان کے پاس آیا جھٹ سے میں نے پوچھا کہ ابھی کیوں گئے تھے کافاط تہو میں نے پوچھا ان سے کہا نعم سألني عن حدیث ان سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن الحکم نے مجھ سے ایک حدیث پوچھی جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا مروان ابن الحکم کو بہت سارے لوگ بدنام کرتے ہیں اور یہاں ایک صحابی کو بلا کر کے وہ حدیث پوچھ رہے ہیں تو اس لیے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور ہم آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کی تحقیق کریں کسی کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے تو دیکھیں کہ حقیقت میں وہ اس بات کو اس نے کہا ہے یا اس کا یہ الزام اس کے اوپر صحیح ہے یا نہیں ہے بہرحال انہوں نے پوچھا زیرب ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے حدیث کیا تھی سمی امن اللہ اس کو تر و تازہ رکھے خوش رکھے آباد رکھے حیات طیبہ دے پاکیزہ زندگی دے جو نبی کی حدیث کو سنتا ہے اللہ اس کی زندگی کو خوش رکھے زندگی بر خوش رکھے خرم رکھے سنتا ہے نبی کی حدیث کو اور جیسے سنتا ہے ویسے ہی ادا کرتا ہے, اس میں بڑھاتا نہیں ہے ملاتا نہیں ہے اپنی طرف سے نہ اضافہ کرتا ہے نہ کم کرتا ہے پہنچا دیتا ہے لوگوں کی طرف فروخ بہ ملن فقی سبھی ضروری نہیں ہے کہ جو حدیث سنے وہ بڑا عالم ہی ہو جیسے صحابہ اکرام کے زمانے میں کچھ صحاب اکرام کا مرتبہ بڑا تھا علم کے اندر کچھ کا ان سے کم تھا تو فروغ بحام کچھ حدیث کے پہنچانے والے فقی نہیں ہوتے کچھ راوی جو ہوتے ہیں نہیں ہوتے فروب بحام فکن لئی سب فقی جو فق کے اٹھانے والے ہوتے ہیں یعنی فقی ہوتے ہیں ان کو فقیح کا درجہ نہیں دیا جا سکتا غروب بحام فق علا من ہوا اف کامن ہو اور جو حدیث کو پہنچانے والے ہوتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کسی کو پہنچا رہے ہیں تو ہم پہنچا رہے ہیں تو ہمارے پاس علم نہیں ہے لیکن ایک حدیث کو ہم نے سنا ہے سامنے والے عالم کو وہ حدیث نہیں معلوم ہے تو ہم ان تک پہنچا دے رہے ہیں اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فقی ہے اور دوسرے تک یہ علم پہنچاتا ہے جس کو نہیں معلوم ہے تو اسی چیز کو رب حامل الفقن علا من ہوا افقاہ من جو اس سے بڑا فقی ہے وہ اس کو پہنچاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا دل تین باتوں پر یقین اگر کر لے تو جنت میں داخل ہوگا پہلی بات یہ ہے اخلاص العمل عمل میں اخلاص پیدا کریں جیسا کہ ابھی گزرا ہے اور ون نسیحلی لِو... تل امر ولی امر جو حاکم مسلم حاکم ہے خیر خاہی چاہے خیر خاہی چاہے ان کے لیے اگر کوئی غلطی سرزد ہو اس کو اچھائی پہ محمول کرے یا یہ سوچے کہ ان کا کوئی اور منشا رہا ہوگا یا پھر انہوں نے غلطی کی ان کے پاس ہے ان کے تعلق سے دلوں میں نفرت نہ پالے اور نہ ہی ان نفرتوں کو لوگوں کے درمیان پھیلائے اور اس کے تعلق سے بہت ساری بات گزر چکی ہے اور سلف کا اس کے بارے میں بہت شدید قول ہے اللہ انچرو کفرن بواہن ہے کہ آپ ومفی مین اللہ برحان کسی حاکم کے خلاف اسی وقت فروج کر سکتے ہیں اسی وقت نکل سکتے ہیں جب وہ حاکم واضح طور پر کفر کرے اور یہ نہیں کہ وہ کفر آپ کے نزدیک کفر ہو دلیل کی روشنی میں کفر ہو اور یہ بھی نہیں کہ اس دلیل کی جس کو آپ سمجھ رہے ہیں علماء جس کو سمجھے ہاں یہ کفر ہے تب خروج کر سکتے ہیں اس وقت بھی شرط ہے کہ خروج کرنے سے مسلمانوں کا خون کم بہے طاقت ہو تختہ پلٹنے کی لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہے ہمیشہ خون ریزی ہوئی ہے اور عوام نے اپنا مال اپنی عزت تمام چیزیں لٹایا ہے تو انسان اچھے سے زندگی گزارے اللہ کی عبادت کرے اس سے بہتر ہے کہ پناہ گزینوں کی طرح کیمپ میں رہے اور عبادت تو دور کی بات ہے کھانے کے مسئلے کے لیے وہ دو دو تین تین دن تڑپتا رہے تو آخر صاحب اکرام نے سلق نے ان چیزوں سے منع کیا ہے اس انہوں نے قرآن حدیث کو سمجھ کر کے منع کیا ہے اس لیے اگر حاکم ظالم بھی ہو تو اس کے اوپر صبر کریں اللہ ایک حتیٰ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملاقات کریں ان کا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیں اللہ جیسا چاہے گا ان کے ساتھ فیصلہ کرے گا آپ کا جو رب کے ساتھ معاملہ ہے اس کو بہتر بنا کر کے جماعت کو لازم پکڑے جماعت کس کو کہتے ہیں بہت زیادہ لوگ ہوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا الجما ما واپ الحد الجما ماں وا فخل حق ول کنچا جماعت کثرت کو نہیں کہتے ہیں حق کو کہتے ہیں آپ اکیلے حق پر قائم ہیں آپ اکیلے جماعت اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ابراہیم چن امتن ابراہیم اکیلے تھے لیکن ان کو امت سے تعبیر کیا تو جو حق پر ہے وہی جماعت ہے یہ نہیں کہ ہمارے پاس تو اتنی بھیڑ ہے تم لوگ تھوڑے سے آٹے میں نمک کے برابر ہو تمہارے حق پر ہونے کی دلیل ہی نہیں ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر بیان کیا ہے کہ جماعت کو لازم پکڑو تو اس جماعت کو لازم پکڑو جو حق پر قائم ہو نہ کہ ہر کفرت کی جو ہر بھیڑ اچھی نہیں ہوا کرتی ہے تو اس لیے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ فرما من تضمتی عل منصور امر الله ہمیشہ تھوڑی جماعت ایک چھوٹی سی جماعت اللہ کے صحیح دین کی تبلیغ کر رہی ہوگی دنیا پوری دنیا مخالفت پر اتر جائے پوری دنیا اس جماعت کا بگاڑنے کی کچھ بگاڑنے کی کوشش کرے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ سلف کا منحج وہ طریقہ ہمیشہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے تو اس لیے کسرت اور قلت دلیل نہیں ہوتی دلیل حق ہوتا ہے کتاب و سنت ہوتی ہے کیونکہ کسرت اور قلت تو ہمارے ہندوستان میں ووٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے جمہوریت میں ہوتا ہے جس کو زیادہ ووٹ پڑا وہ جیت گیا یہاں پر یہ نہیں ہوتا ہے جس کے پاس کتاب و سنت ہو وہی حق پر ہے چاہے وہ اکیلا کیوں نہ ہو جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور یقینا فہم صاحبہ ہمارے لیے نصوص کو سمجھنے میں اہم رول ادا کرتا ہے بنیادی چیز فعن دعوت ہوں توحی قومی کیونکہ جو جماعت کو حق کو لازم پکڑتا ہے دعوت جو ہے یعنی دعائیں جو ہیں ان کو گھیرتی ہیں قبول ہوتی ہیں اور جو شخص آخرت کی نیت کرتا ہے ومن فی نت اللہ جا اللّہ غینہ حفیع قلبی یعنی جو اپنے عمل کے ذریعے سے چاہتا ہے وہ اللہ کو خوش کرے تو اللہ اس کے دل میں دنیا کی بے نیازی ڈال دیتا ہے دنیا سے مطلب نہیں ہوتا ہے اور اس کے معاملے کو جمع کر دیتا ہے جمع لہو شم یعنی اس کو بےچینی اس بھی نہیں ہوتی ہے اس کے معاملے کو جمع کر دیتا ہے وہ عدت دنیا وہی اراقمہ جو دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے دنیا زلیل ہو کر کے اس کے قدموں میں آتی ہے اور جو انسان دنیا چاہتا ہے دنیا میں واہ چاہتا ہے فرق اللہ علیہ شم اللہ رب العلوم اس کے معاملے کو بکھیر دیتا ہے کسی معاملے میں سکون سے نہیں رہتا اور اس کی محتاجی کو اللہ رب العالمین اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان بنا دیتا ہے ہمیشہ محتاج اور ذلیل رہتا ہے ہمیشہ کسی نہ کسی کے پاس جا کر کے آج اس چیز کے لیے مانگ رہا ہے فلاں چیز کے لیے مانگ رہا ہے اللہ اسے اس کی محتاجی کو جعل اللہ فخر بین وہ اللہ اس کی محتاجی کو اس کے آنکھوں کے درمیان رکھ دیتا ہے غلام یتنت دنیا علامہ دین اللہ دنیا کے پیچھے جتنا بھی بھاگیں گے اتنا ہی آئے گا جتنا دنیا آپ کے مقدر میں ہے لیکن آخرت کے پیچھے بھاگیں گے تو اللہ ایک نیکیوں کا بدلہ دس سے لے کر کے سات سو تک دیتا ہے اور اگر مزید مخلص ہوں آپ تو پھر اللہ کے ہاں کوئی گنتی نہیں اس کے بعد کہا وسلطی وسطی بیچ کی نماز کون سی ہے تو انہوں نے کہا ظہر ہے یہ زید ابن ثابت رضی اللہ نے لیکن صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اثر کی نماز ہے یہاں پر ان کا فتویٰ بدل گیا صحیح مسلم میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا غزب خندق کے موقع پر کہا اے رسول اللہ آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرقین پر بد دعا کیا ملا اللہ ہم ہم نارا اللہ ان کفار و مشرقین کے گھروں کو آگ سے بھر دے شغلون سلاۃ العصر کہ اللہ رب العالمین ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے ان کی وجہ سے ہم عصر کی نماز ادا نہیں کر پائے اب سوچیں کہ کفار و مشرکین نماز چھوڑنے کا سبب بنے تو نبی جیسے مہربان اور شفیق ان کفار و مشرقین پر بد دعا کر دیں اگر کفار مشرکین نماز چھوڑنے کا سبب بنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر بد دعا کریں اور کوئی انسان اپنی مشغولیت کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہو اس کی تجارت اس کے نماز چھوڑنے کا سبب بنتی ہو اس کی سستی اس کی کاہلی اس کی غفلت نماز چھوڑنے کا سبب بنتی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کون سا فیصلہ سادے فرماتے ہیں کافر کافر کو کچھ بھی نہیں معلوم وہ بھی جنگ کا میدان گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے اس موقع پر نماز چھوڑا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا وقت چلا گیا اول وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ تو ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے اس کی وجہ سے میں وقت پر تجھ سے ملاقات نہیں کر پایا اور اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے تاخیر کرتا اپنی تجارت کی وجہ سے اپنی مشہوریت کی وجہ سے تو پھر وہ اپنے جواب کو تیار کر لے کہ وہ کیا رب العالمین کو جواب دے گا قیام کرے اس لیے میرے بھائیوں نماز سب سے اہم ہے اور جس کی نماز صحیح ہے بقیہ عمل بھی اس کے صحیح ہوتے چلے جاتے ہیں اس کے بعد باب ہے باب اتفا الحدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تسبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث بیان کرتے ہیں اس سے بچیں بچنے کا مطلب ہے احتیاط کریں یعنی ہر حدیث آئے فوراً سنا دیا نہیں احتیاط کریں تحقیق کریں یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے جب پتہ چل جائے علما سے نہیں حدیث ثابت ہے صحیح ہے تو دوسرے تک پہنچا کہ فلا حدیث فلا جگہ مروی ہے فلا فلاں عالم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے تو وہ یہ حدیث سے بچیں مطلب یہ کہ احتیاط برتیں اور تثبت کریں تحقیق کریں جیسا کہ یہ بس بڑی مشہور روایت ہے اور کیا کہتے ہیں کہ متفق اعلی روایت ہے متواتر روایت ہے اور یہ روایت متواتر لفظی ہے احادیث کے اندر جو یہ تقسیم ہے متواتر اور احاد کی گرچہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن حدیث کی کتاب ہے متواتر اور احاط کی جو تقسیم ہے سلف یعنی صحابہ تابعین طب تابعین میں یہ تقسیم نہیں پائی جاتی امام شافی رحمہ اللہ کے مطابق یہ تقسیم مبتدآ نے گمراہ فرقوں نے جیسے متصلہ وغیرہ نے اس تقسیم کی ایجاد کی یہ حدیث متواتر ہے یہ حدیث خبر احاد ہے خبر احاد میں عزیز ہے غریب ہے مشہور ہے تو یہ تقسیم جو ایجاد کیا متدعہ فرقہ نے اور محدفوں کی ہاں اس کا رواج ہوا خطیب البغدادی کے زمانے سے اس تقسیم کو انہوں نے شمار کیا تقسیم کو رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بنا دوسروں کو جواب دینا ممکن نہیں تھا یعنی گمراہ فرقوں کو تو یہ جو تقسیم کرتے ہیں متواتر ہے تو بہت اعلیٰ درجے کی خبر ہے اور احاد ہے تو اس سے کم درجے کی اس کی تقسیم اس لیے کیا گمراہ فرقوں نے جیسے معتزلہ نے اور دوسرے گمراہ فرقوں نے تاکہ متواتر کو عقیدے میں حجت مانے اور احاط کو نہیں مانے متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں جس کو بہت سارے لوگوں نے مل کر کے روایت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے صاحب اکرام نے روایت کیا اس حدیث کو پھر صحابہ اکرام میں ایک کے بعد جو ان سے روایت کرتے ہیں وہ لوگ بھی بہت زیادہ ہوں اور احاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک یا دو صحابی اور ان کے بعد بھی روایت کرنے والے ایک یا دو یہ احاد ہوا تو کہتے ہیں ایک دو آدمی روایت کیا ہے ایک لاکھ صحابی میں سے ہم کیسے مان کہ کی یہ حدیث صحیح یہ منکرین حدیث کا شبہ ہے تو آپ یہ کہیے قرآن کو مانتے ہیں یہ ایک عام آدمی کے لیے جو وہ جواب دے گا یہ مختصر سا جواب قرآن کو مانتے ہیں آپ ہاں مانتے ہیں قرآن کو اللہ سے کتنے لوگوں نے بیان کیا جبری علیہ السلام اپنے بیان کرنے میں اکیلے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی دوسرا بھی اکیلے ہیں قرآن تو خبریں آہاد ہوا آپ کے مطابق اکیلے ہیں کیسے مان لیں کہ جبری علیہ السلام نے اکیلے بیان کیا اور تمام چیزیں صحیح ہیں دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو امت تک پہنچانے میں اکیلے ہیں یا کئی نے مل کر کے پہنچایا جس قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچانے میں اکیلے ہیں وہی نبی حدیث کو بھی امت تک پہنچانے میں اکیلے ہیں تو اگر خبر احاد کی بات ہے تو سب سے پہلے تمہارا قرآن ہی ڈیمیج ہو جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خبر ثابت ہو اس کی سند چاہے اس کی سند میں چاہے ایک ہی راگی ہو چاہے دو ہوں یا دو ہزار ہوں اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے بالکل ویسے ہی جیسے قرآن مجید کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے خبر احاد ہے متواتر ہے حدیث ثابت ہو گئی وہ احاد رہے متواتر رہے اس سے کوئی مطلب نہیں کیونکہ اللہ نے اور اس کے رسول نے یہ تقسیم نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ روات روایت کرے تو تم اس خبر کو ماننا اور ایک راوی روایت کرے تو اس میں تھوڑا سا شک میں رہنا کچھ لوگ کہتے ہیں متواتر علم یقین کا فائدہ دیتی ہے اور آحات زن کا فائدہ دیتی ہے علم یقین کا مطلب کہ بہت سارے لوگ بیان کریں تو یقین ہوتا نہیں یہ بات ایک دم سچی ہے اور ایک دو صحابی بیان کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے صحابہ کرام نے صحیح سے نہیں سنا ہو سکتا ہے نبی نے کچھ اور کہا ہو نے سن لیا ہو یہ کہنے والے کون ہیں پتا ہے جن کے عقل میں قلل یہ ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر سے لائے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہو سکتا بولنا ہے بول رہے ہیں اس ہو سکتا میں بھی شک ہو کہ آپ خود اسلام سے شک کرتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صنعت سے بھی حدیث ثابت ہے صحیح صنعت سے اکیلے راوی کیوں نہ ہو اس کا درجہ وہی ہوگا جو قرآن مجید کا درجہ ہوتا ہے حجت کے اندر جیسا کہ صبح میں شیخ کی بہت ہی بہترین اور مدلل تقریر سامنے ہوئی اس لیے حدیث کے اندر بہت زیادہ ہر جگہ اور ہر فرقے میں لوگ ہیں حدیث کے انکار کرنے والے اور لوگوں کو لوگوں کے دلوں میں اس کے شبہات کو پیدا کرنے والے اس لیے اس سے بچے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کیا تھا جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے یعنی میری جانب کوئی جھوٹی روایت منسوخ کرتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں جنہیں صوفیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں لفظ ہے من قیدا بالیا جو میرے خلاف جھوٹ بولتا ہے لیکن جو نبی کے, نبی کے فیور میں جھوٹ بولے خلاف میں جھوٹ بولتا ہے تو پھر گمراہی ہے وہ جہنم میں یہ ان کی بات ہے میری نہیں اگر نبی کے فیور میں بولے تو یہ صحیح ہے اس لیے بعض لوگ حدیث گھڑتے تھے من گھڑت حدیثیں بناتے تھے تاکہ لوگوں کو اسلام سے قریب کر سکیں تو کیا کبھی کوئی جھوٹ سے بھی قریب ہوا ہے اسلام سے نبی کے خلاف جھوٹ بولیں یا نبی کے فیور میں جھوٹ بولے جھوٹ تو بہرحال جھوٹ ہے کبیرہ گناہ ہے اور اس کے اوپر کچھ مختصر تفصیل گزر چکی ہے تو کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ ہم نبی کے خلاف جھوٹ نہیں بولتے ہیں اس کا ترجمہ وہی کرتے ہیں بلکہ ہم نبی کے فیور میں جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کا بھلا ہو اگر جھوٹ بولنے سے تو کیا حرج ہے لوگ دین پر چلے ہیں اس لیے فلاں کا قصہ ہے فلا نے ایسا کہا روایتوں میں آتا ہے میرے دل نے میرے رب سے بیان کیا ہے اس قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں یہ جھوٹی ہے اگر جھوٹی روایت بیان کرنی تھی تو اسرائیلیوں کی روایت کیا کم کافی ہے تو اس لیے جھوٹ کیسا بھی ہو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے جب عام زندگی میں نہیں ہے تو شریعت میں کیسے ہو سکتی ہے اس کے بعد دوسری حدیث ہے ابو فر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر کہتے ہوئے سنا گم عنی کہ مجھ سے زیادہ روایت کرنے سے بچو فمن قال علی اقاصد جو مجھ سے روایت بیان کرے وہ صرف سچ بیان کرے جو مجھ سے روایت بیان کرے وہ بالکل سچ بیان کرے وہ امن فال علیہ متعم مدن فلیہ مقادا میننار اور جس نے میری طرف ایسی بات منسوخ کی جو میں نے نہیں کی ہے تو اس کا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے اس حدیث کی روشنی میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا زیادہ روایت بیان کرنے سے صحابہ کرام نے اتنی زیادہ روایت کیسے بیان کر لیا صاحب کرام نے اتنی زیادہ روایت کیسے بیان کر لیا اور خاص کر کے ابو رضی اللہ عنہ کو نشانہ بناتے ہیں جو پانچ ہزار تین سو چوہتر کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہتے ہیں تین سے چار سال کے مختصر عرصے میں ابو رضی اللہ عنہ نے اتنی روایت کیسے بیان کر لی اگر چار سال کو ضرب دیں گے ملٹیپل کریں گے تین سو پینسٹھ دن سے یا عربی کے حساب سے تین سو باون دن سے تین سو پچاس دن سے بھی مان لیجیے تو تقریباً ہزار پچاس دن نکلیں گے آپ کے پاس ایک ہزار پچاس یہ ان کا جواب ہے علماء نے ذکر کیا ہے اس کو کیونکہ منکرین حدیث ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں اور میرا تخصص بھی ہے اس کے اندر تو اگر ایک ہزار پچاس دن میں روزانہ پانچ حدیثیں سنتے, سنتے ہیں آپ نے ابھی کتنی حدیثیں سن لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے روزانہ اگر پانچ حدیثیں سنتے ہیں تو کیا پانچ ہزار حدیث نہیں ہو سکتی ہے تو یہ کثرت کہاں ہوگی دوسری بات ایک ہی حدیث کو چالیس جی ایک دن میں جی، ایک دن میں ہم لوگوں نے ابھی چالیس حدیثیں پڑھ دی تو کہتے ہیں کہ ابو رضی اللہ نے زیادہ, اتنی زیادہ روایت کیسے بیان کر دیے وہ بھی صرف چار سال کے مختصر عرصے میں خیبر کے وقت میں اسلام قبول کیے تھے کیسے بیان کر دیا تو کہا انہوں نے پانچ, پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیث بیان کی ہے چار سالوں کا عرصہ اگر دیکھیں تو تقریبا ایک دن آتا ہے ایک ہزار پچاس کو پانچ سو پانس ہزار تین سو تہتر حدیث کو اگر تقسیم کرتے ہیں تو تقریباً پانچ حدیثیں آتی ہیں چار سال کے چودہ کیسے چودہ سو دن سال کے چار, سال کے چودہ چار سال کے چودہ سو دن اگر اس پہ ہم تقسیم کرتے ہیں تو کتنے کتنی حدیثیں آئیں گے اس سے بھی کم آئیں گے ساڑھے تین حدیث کر کے ساڑھے تین یا مان لیجئے چار حدیث کیا ایک راوی چار حدیث ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سن سکتا ہے اس کو بھی مان لیتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار حدیث نہیں بیان کرتے جتنی روایت ابو ریہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے یہ نہیں کہ ہر روایت میں الگ حکم ہے بلکہ بعض روایات ایسی ہیں کہ جو ایک ہی ایک ہی روایت کئی صنعت سے مروی ہے ایک روایت کئی صنعت سے مروی ہے اور اسی روایت کو کئی دوسرے صحابہ اکرام نے بیان کیا اور بعض روایت ایسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو رضی اللہ عنہ نے نہیں سنا بلکہ بعض صحابۂ کرام سے سنا ان تمام کو اگر نکال دیتے ہیں تو تقریباً دو ہزار سے پچیس سو کے درمیان روایت ہوتی ہے جو ابو رر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ یہ کثرت روایت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ابو ریر رضی اللہ عنہ یہ در اصل آئے تھے یمن سے آئے تھے اسلام کو خراب کرنے کے لیے برباد کرنے کے لیے اور انہوں نے اپنی جانب سے من گھڑت روایتیں وضا کر لی اس کے اندر داخل کر دی اس وجہ سے روایتوں کی تعداد اتنی ہے دراصل بات کیا ہے کہ جتنی بھی روایتیں ابو رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہیں ان سب روایتوں سے باطل فرقوں کے اوپر رد ہوتا ہے ان کی جڑیں کٹ جاتی کیوں اس کی وجہ کیا ہے ابور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کن الزمن الزمن حدیثا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سیکھنے کے لیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب رہتا تھا کیسے انصار اپنے کھیتوں میں چلے جاتے کام کرنے کے لیے مہاجرین اپنی تجارت کرتے تھے میں تھا مسکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آتا مجھے کھلا دیتے اور باقی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی اٹھاتا پھرتا سیکھنے کے حرض سے اور اس کے بعد ایک حدیث ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو رضی اللہ عنہ نے سوال کیا من اصع بشفا عطی کا اے اللہ کے رسول قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب ہوگا جسے آپ کی سفارش ملے گی جیسے یہ سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ریہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو عریرہ را مجھے پتا تھا مجھے یہ میرا تصور میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ ایسا سوال صرف تم ہی کر سکتے ہو کیوں کیونکہ تمہیں حدیث کو سیکھنے کی حرص بہت ہے حدیث کو سیکھنے کی حرص بہت ہے تو حدیث کے علم کی حرص کی شہادت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت حدیث تھے بہت رغبت رکھتے تھے کہ وہ علم حدیث کو سیکھیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ملی ہوئی گواہی ہے تو اس لیے کوئی کہے کہ 5000 حدیث تو اپ اس کو یہ جواب دے سکتے ہیں منکری نے حدیث تمام فرقه میں اور ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں اور منکری نے حدیث کے دام میں آنا ان کے ان کی باتوں کے اندر پھنسنا سب سے آسان ہے تو اس لیے ان سے بچے کہیں ایسا نہ ہو کہ آج سنت کا انکار ہو اور کل نبی کے انکار کے دہلی اس پر پہنچ جائے اس کے بعد باب ہے علم کے ختم ہونے کا بیان جانے کا بیان اس میں نبی صلی اللہ وسلم فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان اللہ لا یقبض العلم علما انتزاء من الناس اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں سے علم کو نہیں اٹھائے گا۔ یعنی علم کو اٹھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں سے علم اٹھ گا۔ ولکن قبض القبض العلم لیکن علم کیسے اٹھے گا علماء کے ختم ہونے سے وفات پا جانے سے اس حدیث کی شرح شخصالفوزان سے میں سننا تھا۔ تو علماء کے جانے کے بیان میں جب وہ بیان کر رہے تھے تو تقریباً وہ 20 سے 22 سیکنڈ تک روتے رہے اور کہا کہ آپ کوئی علماء نہیں بچے عالم نہیں بچے وہ خود اتنے بڑے عالم ہیں ماشاء اللہ. اللہ ان کو عمر دے لمبی عمر دے اور ان کو صحت کے ساتھ رکھے اس حدیث کو بیان کرتے کرتے رو پڑے علما نہیں بچے جب علماء نہیں بچیں گے تو صرف گمراہی ہوگی جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر کے کوئی باپ مر جائے تو اس بچوں کا مستقبل کیسا ہوتا ہے ویسے ہی اگر عالم اس امت سے اٹھ جائیں جیسا ان بچوں کا مستقبل ہوتا ہے ویسے ہی اس امت کا مستقبل ہو جائے علماء مربی ہوتے ہیں تربیت کرنے والے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں بات کرنے کا بولنے کا رہنے کا چلنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں اگر وہی نہیں رہیں گے یا ہم اور آپ انہیں سے رابطہ توڑ دیں گے تو سوچیں کہ اس امت کا کیا خیال ہوگا گمراہی اس وجہ سے ہے کیونکہ لوگوں نے دین علم کے یعنی دین کے علم سے دوری بنا رکھیے اس وجہ سے گمراہی یا دنیا پرستی ہمارے اندر گھر کر گئی ہے اگر ہم قریب رہیں گے علماء کے تو یقیناً گمراہی نہیں ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ علماء کو اٹھا لے گا یہ علم چلا گیا چنانچہ ابراہیم نقوی رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ عمر رضی اللہ عنہ جب وفات پائے تو اس امت کا 90 پرسینٹ علم ختم ہو گیا ذہب تسعت اعشار العلم عمر رضی اللہ عنہ کے وفات پا جانے سے فقیر تھے مجتہد تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے عالم ہونے کی گواہی دی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور اس خواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اظہار لمبا ہے اور اس ازار کا جو دامن ہے وہ زمین پر گھسٹ رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا بیما اول تو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ نے اس کی کیا تعویل کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل علم رضی اللہ عنہ بڑے عالم تھے بڑے سوج بوجھ والے تھے جب وہ گئے تو 90 پرسنٹ علم چلا گیا یہ ابراہیم النحی رحمہ اللہ کا بیان ہے جو اس زمانے میں طابعین میں سے شمار کیے جاتے تھے تو اس لیے میرے بھائیوں جو بڑے بڑے ہیں ان, کا ان کے ساتھ رہیں ان کے ساتھ نشست برخاست ہو آپ کی کیونکہ ہر زمانہ جو بعد میں آئے گا اس میں شر و فساد زیادہ ہوگا ہر زمانہ جو بعد میں آئے گا اس میں فتنہ و فساد زیادہ ہوگا اس لیے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فعید عالمن یا فعید علم یوبقی عالمن اگر اس کے بعد ایسا ہوگا کہ اللہ کسی عالم کو نہیں چھوڑے گا بڑے دور دور میں ہوں گے آپ وہاں نہیں جا سکتے تب کیا ہوگا اتحد الناس ان سروسنجالا لوگ جاہلوں کو عالم بنا لیں گے ان سے پھتوا پوچھیں گے اور ایسا ہے آج کے اس دور میں علماء کی توقیر کم ہو گئی ہے لوگ علماء کو حیثیت اور ان کا مقام نہیں دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم فلا سے علم حاصل کر لیں گے چنانچہ ایک کیمرہ لگاتے ہیں اور ایک نائک لگتا ہے اور ایک سوال ہوتا ہے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے یا خود ہی سوال کو پڑھ کے کہتے ہیں ایک بھائی کی طرف سے سوال آیا ہے اور فتوے پر فتوے داغے جاتے ہیں روس لوگوں نے جاہلوں کو رئیس بنا دیا عالم سمجھ لیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہوگا اس سے لوگ پوچھتے بھی ہیں فَأَفْتَو بِغَيْرِ علم کے فتوا دیتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور امت کے افراد کو بھی گمراہ کرتے ہیں یہی صورتحال حال آج کل موجود ہے تو علم کا باب بہت ہی اہم باب ہے ضروری ہے جیسے اسٹیشن پر آپ رہتے ہوں گے ریلوے اسٹیشن پر ہم لوگوں کے یہاں تو اس میں اعلان آتا ہے باہر کے دلالوں سے ٹکٹ نہ خریدیں ہے <تصفح> کہ نہیں وہ ٹکٹ بھی ریزرویشن ہوتی ہے لیکن حکومت اعلان کرتی ہے نہیں خریدے کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ ملاوٹ ہو یا آپ اس میں پکڑے جائیں تو وہی صورتحال ہے کہ جن لوگوں کو اہل علم نے کہا ہے فلاں سے علم لے سکتے ہیں جن لوگوں نے بڑے علماء سے علم حاصل کیا ہے جن لوگوں نے ایسے مدارس سے یا ایسی جگہ سے علم حاصل کیا جہاں پر حقیقی طور پر علم سکھایا جاتا ہو آپ ان سے لیں ان دلالوں سے نہ لیں جو کتاب میں کتاب کو پڑھ کر کے دو تین کتابوں کو پڑھ کر کے عالم بن گئے اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو اپنی نسل کو ایسے لوگوں سے بچائیں جن کے فتوے سے آپ کو گمراہی مل سکتی ہے اس کے بعد ایک تابعی ہیں سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا سن تو سعید ابن جبیر حلال ابن خباب کہتے ہیں کہ میں نے سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے کہا سعید, سعید ابن تابعی ہیں عبداللہ ابن ابا اللہ عنہ کے شاگرد ہیں مفسر قرآن تو سعید جبیر رحمہ اللہ سے پوچھا حلال ابن حلال ابن خباب نے میں نے کہا ابا عبداللہ اے ابو عبداللہ یعنی سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کی کنیت ہے ماں اللہ متحلہ کناس لوگ ہلاک کیسے ہوں گے ہلاک کا مطلب ہے گمراہی کے راستہ پر کیسے چلے جائیں گے کالق علمام جب ان کے علماء ختم ہو جائیں ان کے علماء ختم ہو جائیں تو آپ ختم ہونے کا دو مطلب لے سکتے ہیں کہ ایک انتقال فرما جائیں اور یہ کب کی بات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تقریباً ساٹھ پچاس ساٹھ سال کے بعد کی بات ہے عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں لوگ ساٹھ سے پچاس سے سال کی بات ہے کہ اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ علامت ہے لوگوں کی ہلاکتوں بربادی کی کہ ان کے علماء ختم ہو جائیں تو دو مطلب ہوگا یا تو علماء وفات پا جائے یا لوگ علماء سے علم حاصل کرنا چھوڑ دیں تو گویا کہ وہ ختم ہی ہو چکے ہیں وہ اس لائق نہیں ہے کہ علم ان سے حاصل کیا جائے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں تو یہ ہلاکت و گمراہی کی بڑی دلیل ہے اس کے بعد یہ بہت ہی اہم باب ہے باب وحسن عملی کہ علم کے مطابق عمل کرنے کا باب اس بیان میں آئے گا کہ علم کے مطابق عمل کیا جائے اور علم حاصل کرنے میں نیت کو خالص کیا جائے اور اس تعلق سے کچھ باتیں گزر چکی ہیں چنانچہ اس میں جو روایت ہے عبداللہ ابن عبدالرحمن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کو جو دنیا کے خاطر حاصل کرتا ہے اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ علم دین کے ذریعے سے وہ مشہور ہو سکے علم دین کے ذریعے سے بڑے منصب کو پائے علم دین کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کی اسے معرفت حاصل ہو جنت جنت اس کا مقصود نہیں ہوتی ہے اللہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو دین علم دین کو ذریعہ بناتا ہے دنیا کے حاصل کرنے کا ایسے شخص کو جنت کی خوشبو تک نہیں مل سکتی تو اس لیے دین علم دین کو اللہ رب العالمین کے لیے حاصل کریں نیت کو خالص کریں اور اپنے عمل کو خالص کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر آپ کو بھلائی حاصل ہو سکے مالک ابن دینار یہ بھی تابعی ہیں کہتے ہیں ابود عن ابو دردہ اب رضی اللہ عنہ, اب رضی اللہ عنہ. صحابی ہیں ان کے اقوال بہت مشہور ہوتے ہیں نصیحتوں سے پر ہوتے ہیں ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس کا علم زیادہ ہوتا ہے اس کے اوپر بوجھ بھی زیادہ ہوتا ہے اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جس قدر علم ہوگا اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا پڑے گا اور ابودردہ ہی کہتے ہیں ماں اقاف عالانسی علی ماں علم میں اس بات سے نہیں ڈرتا ہوں کہ لوگ کہیں گے آپ نے کیا سیکھا آپ کے پاس علم ہے کہ نہیں اس سوال سے نہیں ڈرتا ہوں لیکن اس سوال سے ڈرتا ہوں کہ اگر اللہ پوچھ دے جو سیکھا اس کے مطابق عمل کیا کہ کی نہیں جو سیکھا ہزار حدیث یاد تھی پانچ ہزار یاد تھی پچاس دورے تدریبیا میں شریک ہوئے سو خطبہ آپ نے دیا ہزار آپ نے درست دیے ان کے مطابق آپ کی زندگی تھی کہ نہیں ماں امل جو آپ نے سیکھا کیا اس کے مطابق عمل کیا تو اس سے صحابہ اکران درہ کرتے تھے اور علم اگر عمل کا فائدہ نہ دے علم اگر عمل کا فائدہ نہ دے تو وہ علم بیکار ہے چنانچہ علم زندہ رہتا ہے عمل کرنے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حَتَفَ الْعِلْمُ الْعَمَلْ فَإِنْ أَجَابَ بِهِ وَإِلَّرْ تَحَلْقِ علم عمل کو آواز دیتا ہے جیسے آپ نے کوئی علم سیکھا وہ علم مطالبہ کرتا ہے کہ اب تم عمل کرو اگر آپ نے عمل کیا تو وہ علم باقی رہتا ہے فعین عجیاب ابی اگر آپ نے جواب دیا یعنی آپ کے علم نے عمل کے ندا پر لبیک کہا عمل کیا تو وہ علم باقی رہے گا وہ علم تحل اور اگر آپ نے اس علم کے مطابق عمل نہیں کیا تو آپ سے وہ علم اٹھا لیا جائے گا ختم ہوتا, ہوتا چلا جائے گا اور جیسا کہ غیر المخوب علی ملب علم کی تفصیل میں ہیں مغضوب سے مراد یہودی کے علماء ہیں جن کے پاس علم تھا اور اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے تھے اور وہ سے مراد نصارہ کے وہ عباد ہیں جن کے پاس عمل تو تھا لیکن وہ علم کے مطابق عمل نہیں تھا وہ احداث تھا بدعت تو اگر کوئی عالم علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے اس کو چھوڑتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہیں نہ کہیں سے اس آیت کے اندر شامل ہوتا ہے اللہ ہم سبوں کو غیر و غف سے محفوظ رکھ اس کے بعد باب ہے باب منہا بل پت یا جو فتوا دینے سے ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فتوا دوں اور کوئی غلطی ہو جائے ڈر ہوتا ہے تو صحابہ اکرام کے آتار اس کے اندر ہیں کہ اس ڈر سے وہ کیسے روایت بیان کرتے تھے وہ اس کے اندر ذکر کیا گیا چنانچہ حضرت عبد ابن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے محمد کہتے ہیں یہ محمد کون ہے محمد ابن سیرین ہے وہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے تو کہتے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے بھی ہم لوگ کہتے ہیں اوکما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی الفاظ یہی ہو سکتا ہے الفاظ کچھ اور ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی اسی معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور عبداللہ بن مسعود رسول اللہ علیہ کے چہرے پر کب کپی تاری ہو جاتی تھی ترب بد اوج ان کے چہرے پر کب کبھی تاری ہو جاتی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کرتے اور کہتے او ماں او ماں خالح ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حالانکہ وہ لوگ تھے مطکین تھے لیکن اس قدر خوف تھا کہ کہیں کوئی ایک جملہ اپنی جانب سے بڑھ نہ جائے یا کم نہ ہو جائے اس خوف میں کہتے تھے ایسا ہی کہا ہوگا ایسا ہی اور آج ہم دھڑے سے کوئی بھی حدیث میں جیسے چاہیں ویسے بتا دیتے ہیں اور جتنا چاہے اضافہ کر دیتے ہیں جتنا چاہے کم کر دیتے ہیں گویا کہ یہ ہماری اپنی بھی ہے جس کو جتنا چاہے دیا اور جس سے جتنا چاہے چھین لیا عبداللہ مسعود رضی اللہ حدا حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے فتنوں کے زمانے کے حدیثیں تو ان کا چہرہ ان کے چہرے پر ڈر اور خوف نمایاں ہوتا تھا اور کہتے ہاں کہا اونا بہو ایسے ہی میں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات احتیاط کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جملے کے اندر کوئی میری طرف سے اضافہ ہو جائے اور وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے تو صحابہ کرام نے اتنا احتیاط کیا ہے پھر بھی ہم کہیں گے کہ صحابہ کرام خبر اکرام کی خبر واحد کو نہیں مانا جائے گا۔ دار من قال العلم الخشیہ وتقوى الله علم سے مراد اللہ کا اللہ کی خشیت اس کا ڈر اور تقویہ ہے تقویہ کے مختصر تاریخ میں نے آپ کو بتایا تھا اور خشیت ڈر کو کہتے ہیں تقوی کا مطلب بھی ڈر ہوتا ہے اور ایک بات ملاحظہ کرنے کی ہے سوچنے کی ہے جب ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں تو اس سے دور بھاگتے ہیں اور جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو اس کے قریب جاتے ہیں یہ ابن قیم رحم اللہ نے بیان کیا اور اللہ سے ڈرنا عبادت ہے اور انسانوں سے ڈرنا بزدری ہے اللہ سے ڈرنا عبادت ہے وقافونی انکن اللہ رب العالمین نے کہا اگر مبن ہو تو مجھ سے ڈرو میرے عذاب سے ڈرو ڈرو میری پکڑ سے ڈرو یا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرمایا کہ لا ان سے نہیں ڈرو کفار سے مت مطلب ڈرو ڈرو تو اللہ رب العالمین سے ڈرو کیونکہ وہی تمہیں جنت دے بھی سکتا ہے وہی چھین بھی سکتا ہے اور جسم کے اندر جو روح ابھی باہی ہے جو ہماری سانسوں کو چلنے میں ہماری معاون بن رہی ہے جب چاہے اور جس وقت چاہے اللہ رب العالمین اسے چھین سکتا ہے اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈرا جائے تو کشیت عبادت ہے چنانچہ مقبول بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مقبول تابعی ہے اگر تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے تابعی تو اس روایت کو مرسل کہتے ہیں یعنی مرسل روایت کی تعریف یہ ہے ماں ابا الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تابعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا نہ ان سے سنا ہے اگر دیکھے ہوتے تو وہ صحابی ہوتے یعنی دیکھے ہوتے سنے ہوتے تو صحابی ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا پھر بھی بیان کر رہے ہیں کہ مرسل کہتے ہیں اور مرسل کا مطلب کہ انہوں نے مرسل کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا انہوں نے صحابی کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیا تو یہ روایت ضعیف کے اقسام میں سے ہے لیکن مرسل روایت کو اگر صحیح روایت سے تقویت ملتی ہو کوئی دوسری صحیح اسی معنی کی حدیث ابو داود میں آئی ہو جو کہ صحیح ہے اس سے تقویت ملتی ہو اسی معنی کے دوسری حدیث صحیح ہو تو اس حدیث کو حسن درجے میں رکھا جائے گا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضل العالم على العابد تفضلی على عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ویسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے عام آدمی کے اوپر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علماء کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور بھی دوسری حدیثوں میں اس کا انشاء اللہ بیان آئے گا تو علماء کی فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے اتنا ہی کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کا وارث علماء کو بنا ہے دو وراثت ہے دنیا میں ایک مال کی وراثت ہے اور ایک علم کی وراثت ہے ہر آدمی ہر کسی کے مال کا وارث ہو سکتا ہے نبی کا وارث بننے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے آپ اپنے وارث سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ کا وارث آپ کا بیٹا ہوگا آپ کی اولاد ہوگی کتنی محبت ہوتی ہے تو پھر نبی کو اپنے وارثین سے کتنی محبت ہوگی ان نمل علما رسط کے حقیقی وارث ہیں علم حاصل کرتے ہیں اس لیے علماء کی فضیلت عام لوگوں پر ہوتی ہے لیکن اس فضیلت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عالم تکبر کرنے لگے تم تو جاہل ہو لو تم تو کچھ نہیں جانتے ہو ان سے دوسرا کام لینے لگے ہمیشہ ان کو نیچا سمجھنے لگے بالکل نہیں توازوں کا باپ گزر چکا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توازو تھا فضیلت درجے کے اعتبار سے ہے یہ نہیں کہ آپ کو فضیلت مل گئی تو اب آپ دوسرے کے اوپر داروغا بن کر کے رہیں اور ان کو حقیر و کم تر جانیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من کہ کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سامنے والے کو حقیر سمجھے اگر ہمارے پاس علم ہے ان کو کیا معلوم ان کو کچھ نہیں معلوم یہ تو جاہل ہے کیا پتہ وہی جاہل اللہ کے نزدیک ایک عالم سے محبوب تو اس لیے فضیلت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسرے کے اوپر براجمان ہو جائیں دوسرے کے اوپر اپنا تکبر اپنا گھمنڈ اپنا فخر غرور ظاہر کریں اس کے بعد انہوں نے ایک ہے تلاوت ان نما اخص اللہ عباد علما اللہ حقیقی ڈر جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے وہ علماء کو ہوتا ہے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کن اعمال کے بجا لانے پر اللہ خواب دے گا کن اعمال کے بجا لانے پر اللہ رب العالمین پکڑ کرے گا نبی کی سنتوں کا علم ہوتا ہے تو خوف ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے لیکن جو صورتحال چل رہی ہے وہ سب سے کم خوف علماء کے درمیان پایا جاتا ہے عموماً ہر کوئی اس میں داخل نہیں ہے لیکن عموماً پایا جاتا ہے اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے جیسا لوگ کہتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ عملی نمونہ پیش ہونا چاہیے عملی نمونہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق کریں تو جا کر کے زیادہ بات مؤثر ہوتی ہے ورنہ کیا کہتے ہیں کہ آدمی صرف گفتار کا غازی بن کر کے رہ جاتا ہے کردار کا غازی بن نہیں بن پاتا ہے تو اس لیے اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بننا نہ سکتا تو اہم شہ یہ ہے کہ کردار بھی ہو علم کے ساتھ صرف عمل بھی کام نہیں آئے گا صرف علم بھی کام نہیں آئے گا علم و عمل دونوں کا ساتھ ہو تو جا کر کے آپ کو آخرت میں نفع پہنچائے گا کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب الع... کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کالا کعب الاحبار کے بارے میں گزرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بیان کے باب میں گزرا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ذکر کیا کہ تورات میں ایسی موجود ہے تو یہ جب کہیں کعب الاحبار جب کہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے تو اس کا مطلب قران مجید نہیں ہوتا ان کی کتاب میں سے ہے یہ بات یاد رکھیں گے کعب الاحبار کا اگر ذکر آئے گا تو تو انہوں نے کہا انی لجی دنت المون بغیر العمل. یہ پچھلی کتابوں کی بات ہے اور اس کے تعلق سے تفصیل آئی ہے کہ کن بات کو مانیں گے کن باتوں کو چھوڑیں گے پوری تفصیل آ چکی ہے سب میں تو کیامن بغیر ال... بغیر العمل. کے اندر یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو علم حاصل کریں گے لیکن علم حاصل کرنے کا مقصد عمل نہیں ہوگا وہ عبادت فخر تو ہوگی لیکن عبادت نہیں کریں گے اپنی آخرت کو بیچیں گے دنیا کے عوض میں چند سکوں کے عوض میں سستی شہرت کے عوض میں اپنی آخرت کو وہ دنیا کے حوالے کر دیں غیل وسو ن جلود بھیڑیے کے خال کو وہ اوڑے ہوئے ہوں گے یعنی ان کا عمل ان کا معاملہ جو ہوگا جیسے بھیڑیا شاطر ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ لوگ کریں گے وہ قلوب ایک بڑا کڑوا پھل ہوتا ہے ان کا دل ان سے بھی زیادہ کڑواہٹ کا شکار ہوگا فبی اخترون او میری جانب سے وہ لوگ دھوکے میں ہیں ذکر کیا ہے کعب اخبار میں اللہ رب العالمین کے قول کو جو طورت میں موجود ہے کیا وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان کی پکڑے نہیں کریں گے یا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں میں نے قسم کھا لیا ہے کہ ایسا فتنہ ان کے اوپر مسلط کروں گا کہ ایک حلیم آدمی بردبار آدمی عقل مند آدمی بھی اس فطرے میں حیران رہ جائے گا اور اسی ٹائپ کا فتنا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس کافی علم ہے بہت زیادہ لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے علم کا فائدہ جاتا رہتا ہے اور لوگ اس سے دور ہوتے جاتے رہتے ہیں بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اس کے بعض اعمال سے اسلام کی صورت اور اس کی شبی بگڑ جاتی ہے اور اسی معنی کی اسی معنی کا اثر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے گزر چکا ہے کہ باب تغیر زمانی یحدث فی اسی بات میں تیسرا اثر اس باب میں یہ ہے حرم ابن حیان کہتے ہیں الفاسق فاسق سے سے بچو تو ان سے سوال کیا گیا خطاب رضی اللہ عنہ کو پتا چلا ان کے اس قول کے بارے میں کہ فاسق عالم کون ہے فاسق عالم تو ظاہر سی بات ہے عمر رضی اللہ عنہ اگر کسی سے کچھ پوچھ دیں تو پھر خیر نہیں ہے جب تک اس کا صحیح جواب نہ مل جائے اتنے قوی تھے ایمان کے اندر کہ راستہ چلتے تھے شیطان ڈر سے بھاگتا تھا یہ صحیح بات ہے تو اگر وہ کس سے پوچھتے دلیل دو تو آپ کو دلیل دینا لازمی جیسے ابو شریف رضی اللہ عنہ وغیرہ کے ساتھ ہوا تو ان سے پوچھا کیسے تم نے کہا دیا فاسق یہ کون ہے تو یہ ڈر گیا پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خط لکھا اور کہا اے امیر المن اللہ کے قسم میں, میں نے اپنی بات صرف لوگوں کی خیر خاہی کا ارادہ کیا تھا اس کے بعد ایسے پیشوا ہوں گے جو علم کے ساتھ بات کریں گے اور قسط پر عمل کریں گے یعنی بات کریں گے اللہ اللہ رونا گڑ گرانا رات میں تہجد پڑھیے نماز پڑھیے نماز کے چھوڑنے سے یہ گناہ ہوتا ہے سود مت لیجئے جھوٹ مت بولیے یہ جتنی بھی باتیں ہیں بعد میں دیکھیں گے کہ وہی آپ سے جھوٹ بولنا ہے وہی سود میں ملوکت ہیں نماز سے وہ پیچھے پچھلی صف میں کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ مطلب تھا ان کا کہ عالم فاسق اسی کا نام ہے کہ علم کی تو بات کرے گا لیکن عمل کے اعتبار سے قسم حجور کے سب میں اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جس کا علم خود کو نفع نہیں تو دوسرے کے اوپر زیادہ مؤثر نہیں ہوتا ہے اور ایسے عالم کی پیروی کرنے سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں کیونکہ عموماً جو لوگ ہیں وہ سیکھتے ہیں عالم کے عمل سے عموماً لوگ آمت الناس کو دیکھے گا عام آدمی ایک عالم کو اگر نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو اس کو ملاحظہ کرتے ہیں اور اگر وہ حدیث میں پڑھے رہتے ہیں فوراً پوچھتے ہیں آپ نے سجدے میں دونوں پاؤں کو نہیں ملایا شیخ شہلوانی نے ذکر کیا صفت السلام ہے کہ دونوں پاؤں کو ملانا چاہیے تو ایک عالم کو سمجھنا چاہیے اقتداری کو کہ آپ کے پیچھے ہزاروں کیمرے لگے وہ تمام کیمرے جو آپ کے خطبے میں موجود ہوتے ہیں اور ایک کیمرے میں دو آنکھیں اور وہ کیمرہ آپ سے سوال کر سکتا ہے تو آپ کے عمل سے کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے لوگ آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں دلیل بنا لیں گے کہ یہ اتنے تقوا کی بات کرتے ہیں اتنی اچھی بات کرتے ہیں قرآن حدیث قرآن حدیث کرتے ہیں یہ کیسے غلط کریں گے یہ کیسے غلط کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے عمل سے لوگ دھوکے میں پڑ جائیں اور گمراہی کی طرف چلے جائیں تو آپ سوچیں جہاں اللہ رب العالمین مراقبہ کر رہا ہے وہیں سے وہیں پر کچھ لوگ آپ کو دیکھ کر کے سیکھنے وہ آپ سے سوال کرنے نہیں آتے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو بھی کرتے ہیں اور جو بھی کہتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق کہتے ہیں تو اس لیے کوئی بھی عمل قدم قدم پھونک کر کے رکھیں کیونکہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نمائندے ہیں تو آپ کا ایک قدم گمراہی کی طرف جائے گا تو ہزاروں لوگوں کو اس طرف لے کر کے جا سکتا ہے تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی لوگ سنتے ہیں آپ کو دیکھ کر کے بھی اور ہم کو دیکھ کر کے بھی لوگ سیکھتے ہیں اس لیے اپنے عمل کو علم کے حساب سے علم کے حساب سے بالکل برابر رکھیں ناپ تول کر کے کوئی بھی عمل کرے کوئی گمراہی اور بلاق آپ کے ذریعے سے ایجاد نہیں ہو دوسرا باب ہے بابن فتینا بل خواہشوں سے بچنے کا باب خواہش کس کو کہتے ہیں خواہش پرستی خواہش پرستی کیا ہوتی ہے قرآن حدیث کے خلاف جو آپ کا من چاہے وہ کریں اسی کو خواہش پرستی کہتے ہیں من کی بات مانیں تو لوگ کہتے ہیں من کی سنے من کی نہیں سنے کتاب و سنت کی سنے تو اس میں ابن مبارکی رحم اللہ کہتے ہیں کہ اوزائی نے کہا اوزائی الرحمن الزائی رحم اللہ کہتے ہیں کہ اب قال ابلی سنلی ابلیس نے اپنے دوستوں سے کہا یہ ان کا قول ہے کسی بھی تابعی کا قول حجت نہیں ہوتا جب صحابی کا قول حدیث کے خلاف ہو تو حجت نہیں ہوتا تو بدرجہ اولا تابعی اور طب تابعین کا قول حجت نہیں ہو سکتا لیکن اگر وہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہو تو نصیحت پکڑنے کے لیے اس کو ذریعہ بنایا جا سکتا حجت نہیں ہو سکتا دلیل نہیں بن سکتی دلیل صرف اور صرف کتاب و سنت ہے اور اس دلیل کو ہم فہم سلف صلف کے منہج کے مطابق جو ان کا فہم ہے ان کے سمجھ اس کے مطابق سمجھیں گے باقی کوئی بھی کسی کی رائے کسی کا قول کسی بھی سلسلے میں دلیل نہیں بن سکتا تو کہتے ہیں ابلیس اپنے اولیا سے کہتا ہے اور ممکن ہے کہ یہ اثر انہوں نے پچھلی امتوں سے لیا کہ ابلیس اپنے دوستوں سے کہتا ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کا کون سا ہربا اختیار کرتے ہیں ابلیس اپنے اولیاء سے اپنے شاگردوں سے کہتا ہے اپنے ورکر سے کہتا ہے تم کو جو میں بھیجتا ہوں گمرہ کرنے کے لیے تو کون سا ہربا اختیار کرتے ہو گمراہ کرنے کے لیے تو کہتے ہیں من کل لشی جو بھی طریقہ ممکن ہو سکتا ہے ہم گمراہ کرنے کا ہم اختیار کرتے ہیں کال فہلتا استغار کیا استغفار کے معاملے میں تم انہیں گمراہ کرتے ہو تو وہ لوگ جواب دیتے ہیں ابلیس کے جو چیلے ہوتے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں استغفار کے راستے سے ہم گمراہی پیدا ہی نہیں کر سکتے کیوں شہید انقوری نبی توحید اور توحید ایک ساتھ ملا دی گئی ہے اس راستے سے ہم نہیں آ قال تو ابلیس کہتا ہے لا بسنفیمشین فرون اللہ فبت میں ان کے درمیان ایک ایسی چیز پھیلا دوں گا داخل کر دوں گا جس کے ذریعے سے وہ استغفار ہی نہیں کر پائیں گے وہ خواہش نفس کی پیروی ہے اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے نا اللہ مہربان آپ ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں صرف جہنم کی آپ بات کرتے ہیں گناہ کر لیا تو کیا ہوا جو اللہ عذاب دینے والا وہی معاف کرنے والا ہے تو اس میں رہ کر کے آدمی اس امید میں اللہ معاف کر دے گا اللہ معاف کر دے گا اور اس کے بعد کہتا ہے انشاءاللہ اللہ آئندہ ہفتہ جمعرات کو عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا خانہ کعبہ میں جاؤں گا صفا مروا میں کھڑے ہو کر کے اللہ سے گڑ گڑا کر کے دعا کروں گا اور پورے گناہوں کو معاف کروا لوں گا یا کوئی یہ کہتا ہے کہ کل لہلت القدر ہے لہلت القدر میں تو اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے کل معاف کروا لوں گا لیکن یہ یاد رکھیں کیا پتہ کل کا سورج نکلے اور آپ اور ہماری زندگی کا سورج آج ڈوب موت نہ دروازے کھٹکھٹا کر کے آتی ہے نہ کسی کو بتا کر کے آتی ہے کسی کو نہیں بتاتی وہ اچانک آتی ہے موت وقت مقرر ہے موت کا اور توبہ کی مہلت اسی وقت تک ہے جب تک روح ہمارے جسم کا ساتھ دے رہی ہے اور سانسے ہماری چل رہی ہے تو آپ ہمیشہ اللہ سے توبہ کریں اور جب موت آئے گی نا تو آپ کا جتنا بھی بیلنس ہے جتنے بھی ساتھی ہیں جتنے بھی رشتے دار ہیں تمام کے تمام اپنی دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں اس بات کے لیے کہ اے اللہ صرف پانچ منٹ کی مہلت دے دے اس کو توبہ کر لے اور پھر اس کے بعد مر جائے پانچ منٹ تو دور کی بات ہے پانچ سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں مل سکتی لیکن یہی قیمتی چیز یہی زندگی توبہ کرنے کی جو مہلت ہے وہ ابھی باقی ہے اور یاد رکھیے کہ گزر چکی ہے بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں سو سے ستر مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے جن کے اگلے پچھلے سب گنا ماں اور ہمارے صبح سے لے کے شام تک کے اگر روٹین دیکھیں گے تو کتنی نبی کی مخالفت ہے کتنی عبادتیں ایسی ہیں جن کو ہم صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا کتنے ہی گناہ ایسے ہیں کبھی کبیرہ ہیں صغیرہ ہیں ہم نے کیا آپ سوچے کیا ان کے مقابلے میں ایک ایک مرتبہ ایک ایک گناہ کے لیے توبہ استغفار کریں کیا ہم نے کیا ہے توبہ استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے اگر آپ کہیں پر کام کر رہے ہیں کہیں پر بھی جیسے آپ لوگ سب یہاں پر روزی روٹی کے لیے آئے ہیں کام کرتے ہیں اگر آپ اپنے باس کے ساتھ باس کے حکم کی بات نہیں مانیں باس کا حکم نہیں مانیں گے اس کی بات نہیں مانیں گے تو کیا کرے گا وہ آپ کو آپ کو کہے گا گھر چلے جاؤ جب تم میرا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے گھر چلے جاؤ اگر آپ اس کے بات بھی نہیں مانیں گے تو آپ کو زبردستی بھجوا دے گا لیکن آپ اس کے ڈر سے کہ کہیں نکال نہ دے کہیں میرے پیسے کو کاٹ نہ دے کئی تنہا میں کمی نہ کر دیں معاملے کو ایک دم صحیح سے کرتے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق انجام دیتے ہیں گھر سے آپ اس کام کو ناپسند کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کا معاملہ دیکھیے اللہ رب العالمین کی جتنی بھی نافرمانی کرے اللہ یہ نہیں کہتا میں تمہاری روزی روک لوں گا کل سے تم کو سورج کی روشنی نہیں ملے گی جو سانسیں تمہارے جسم میں چل رہی ہیں میں اسے نہیں دوں گا پانچ منٹ کے لیے روک لوں گا جو روح چل رہی ہے دو منٹ کے لیے اس کو میں چھین لوں گا تمہاری زندگی کی حالت میں کچھ نہیں کہتا اللہ کہتا ٹھیک ہے نافرمانی کر رہا توبہ کر لو توبہ کرو آج توبہ کرو شام توبہ کرو صبح توبہ کرو جب جب گناہ کرو تب توبہ کرو ایک آدمی آپ کو دو مرتبہ معاف کر سکتا ہے آپ رب سے ہزار مرتبہ گناہ کریں گے اللہ رب العالمین ہزار مرتبہ معاف کرے گا یہ توبہ ایک توحفہ ہے جو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے کھول کر کے رکھا یہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ جسم میں روح باقی ہے کل کو کسی نے نہیں دیکھا ہے اس لیے ہمیشہ رب سے سچی توبہ کریں اور سچی توبہ جنت کی ضمانت ہوتی ہے توبہ کے اوپر بات گزر چکی ہے اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد دوسری دوسرا اثر یہ ہے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان تم اس طرح رہو جیسے شہد کی مکھیاں پرندوں میں ہوتی ہیں شہد کی مکھیاں پرندے ای... اڑنے میں ہوتی ہیں جس طریقے سے اڑتی ہیں پرندوں میں ہوتی ہیں اسی طریقے سے تم رہو تمام پرندے انہیں کمزور سمجھتے ہیں تمام پرندے سوچتے ہیں کہ چھوٹا س... چھوٹی سی اڑنے والی چیز ہے مکھی ہے اس کے اندر کیا طاقت ہوگی تمام پرندے اسے کمزور سمجھتے ہیں اگر پرندے جان لے کہ ان کے پیٹوں میں کیسی برکت ہے تو ان کے ساتھ یہ نہ کریں یعنی انہیں کمزور نہ سمجھیں اپنی زبان اور جسم کے ساتھ لوگوں سے ملے رہو اور اپنے اعمال اور دلوں سے ان سے الگ رہو کیونکہ آدمی کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کمایا اور وہ قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے تو لوگوں کے درمیان اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں اچھے لوگوں کے ساتھ اپنی نشست برخاست کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے <تصفح> <تصفح> لوگوں کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے تو صرف محبت کرنا کافی نہیں ہوگا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں ان کے لیے جان دے سکتے ہیں اپنے جسم کا ایک ایک حصہ کٹوا سکتے ہیں جھوٹی محبت جو انسان نبی کے قول پر پانچ وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا اس سے یہ کیسے تمنا کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی جان نبی کے نام پر قربان کر سکتا ہے کیسے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی کو نبی کے مطابق نہیں کر سکتا اپنے چہرے کو اور نشست برخاست کو نبی کے سنت کے مطابق نہیں کر سکتا اس سے یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ نبی کے نام پر اپنی جان کو قربان کرے گا جان کا مطالبہ نہیں ہے زندگی کو تبدیل کرنے کا مطالبہ ہے شیطان کے شکنجے سے ہٹا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلانے کا مطالبہ ہے جان کا جب مطالبہ آئے گا تب دیکھا جائے گا فی الحال اپنی جان کو نبی کی سنت کا خراب پہنا کر کے جہنم سے بچانے کی کوشش کریں یہ دعویٰ بہت نبی سے محبت ہے ہم جان دے سکتے ہیں یہ سب دعویٰ ہے دعویٰ سچ اس وقت ہوگا جب آپ حقیقی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع و فرما برداری کریں گے ان کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں گے ورنہ یہ کھلا اور کھوکھلا دعویٰ ہے جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے اور اس محبت کی کوئی قیمت اللہ رب العالمین کے نزدیک نہیں ہے لَوْ كَانَ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ عربی شاعر کہتا ہے کہ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم ان کی فرما برداری کرتے اگر نبی سے سچی محبت ہوتی تو فرما برداری کرتے کیونکہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا فرما بردار ہوتا ہے وہ اس کے لیے اپنی زندگی کو اپنے پہناوے کو اور ہر چیز کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو اگر آپ کو حقیقی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہم سبوں کو زندگی گزارنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اور اس کے بعد حدیث ہے باب من فی ایدہ اصاب یہ علم حدیث سے تعلق رکھتا ہے کہ روایت بلمانا روایت بلانا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی کہا نماز میں قبلے کے رخ سامنے دیکھنا یہ جائز ہے حدیث سے ثابت ہے یہ ایک مثال دے رہا ہوں قبلے کے رخ دیکھنا اوپر نہیں قبلے کے رخ یہ صحیح بخاری میں روایت ہے ایک مثال سمجھ لیجیے آپ کہ میں نے کہا یہاں پر آپ جا کر کے کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے کہا کہ نماز میں ہم سامنے دیکھ سکتے ہیں یا ایسی کوئی بات کی تو آپ نے وہی لفظ نقل نہیں کیا جو ہم نے کہا آپ نے اپنے معنی میں نقل کیا اور وہ معنی ادا ہو گیا اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو معنیٰ آپ ادا کر رہے ہیں اس معنی یعنی جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں اس معنی کو ادا کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال صحیح طور پر آپ جانے یعنی جو آدمی جو راوی روایت بیان کر رہا ہے اپنے معنی میں ضروری ہے کہ اس کو علم ہو روایت کا کہ کہاں پر کون سا لفظ لانے سے معانی بدل جاتا ہے اور عربی زبان میں ایک ہی لفظ کا کئی معنی ہوتا ہے ایک ہی لفظ کا فرادا کا مطلب ہوتا ہے فرض ہونا فرادا کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا فردا کا مطلب فرض جو ہوتا ہے نا فرض اسی کا مطلب کاٹنا فردا کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونا فردہ کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگا یعنی ایک لفظ کا کئی مطلب ہوتا ہے جو سیاح سے سمجھا جاتا ہے تو اس کا علم ہو کہ ہم کہاں پر کون سا جملہ استعمال کریں گے اور کیسے استعمال کریں گے کہ جس روایت کو ہم اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں اس روایت کے معنی میں کوئی خلل پیدا نہ ہو تو یہ روایت بلمانا خاص کر کے علم حدیث سے تعلق رکھتا ہے جن کو علم حدیث سے شرف ہے وہ ابن صلی رحم اللہ رحمہ اللہ کتاب مقدمۂ ابن الصلاح کا مراجہ کریں اس میں انہوں نے تفصیل سے لکھا اور اس کی شرح جو موجود ہیں اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابن الاسقر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات بیان کریں تو معنی کے حساب سے بیان کریں تو وہ کافی ہے انشاءاللہ کیونکہ صحابۂ کرام فقیر تھے سمجھتے تھے کون سے اور وہ خالص عربی تھے تو سمجھتے تھے کون سے الفاظ کی ادائیگی کہاں پر کی جائے گی تو معنی مکمل ہو جائے گا اس کے بعد باب ہے کتنے بجے ختم کرنا کل رکھ لیتے ہیں پچاس <touch> باون بیس سو باون بیس ہاں جو احمد احمد دیشتے ہیں زیادہ تقسیم کتاب کی باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم یہاں پر رکیں گے بابن فی فضل العلم والعالم اور کل صبح شروع کریں گے یعنی صبح کے آغاز کے ساتھ علم اور عالم کی فضل فضیلت کیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے قبل اس کے درس ختم ہو ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک قول میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ابن القیم قیم رحم اللہ کہتے ہیں، من دنیا من اہل العلم کہ اہل علم سے ہی مخاطب ہے ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں میں عموماً وہ لوگ ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو پہنچانے کا کام کرتے ہیں تو بہت ہی سنبھل سنبھل کر کے رہنا چاہیے تو کہتے ہیں کہ اہل علم میں سے جو علم سے شغف رکھتا ہو علم حاصل کرنے میں مشغول ہو اگر وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے دنیا سے محبت کرتا ہے اور دنیا کو ترجیح دیتا ہے تو کہیں نہ کہیں پر وہ ضرور بے ضرور اللہ کے خلاف بات کرے گا اور علماء کوئی بات کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں یہ علماء ہی کی بات ہے نا نہیں علماء نے جو سمجھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ اس کا نچوڑ پیش کر رہے ہیں یہیں سے یعنی علماء کی شان میں تنقید ہوتی ہے وہ علماء ہی ہیں نا آپ ان سے دلیل پوچھ سکتے ہیں کئی دلیل ابھی گزری ہے ترجیح دینے کی دنیا کو تو ابن قیم رحم اللہ کہتا ہے کل من آثرت دنیا وسط حبا فلاح بدھ ایقول اللہ ہوا حکمی جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے علم کے اوپر خاص کر کے جو اہل علم ہوتے ہیں دنیا کو پسند کرتا ہے کچھ ملے گا تو جائیں گے نہیں ملے گا تو نہیں جائیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر کسی نہ کسی تقریر میں کسی نہ کسی درس میں اللہ کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کرے کیوں؟ لأن احکام ربی صبح خلافی اغراس کیونکہ اللہ نے جو باتیں بیان کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کیا ہے عام طور پر عام لوگوں کے تمناؤں کے ان کے آرزوں کے خلاف ہیں کوئی سودی کاروبار میں ملوث ہے کوئی جھوٹ بول کر کے کاروبار کر رہا ہے یعنی اس قسم کی باتوں کے اندر لوگ ملوث ہیں تو اگر آپ دنیا کو ترجیح دیں گے محبت کریں گے تو ضرور ان کے ہاں میں ہاں ملائیں گے کیونکہ جیسے ان کو روکیں گے وہاں سے جو مبلغ آتا ہے وہ بند ہو جائے گا تو اگر ترجیح دیتے ہیں دنیا کو تو اللہ کے خلاف بولیں گے کیوں کیونکہ اللہ کے جو بھی احکام ہیں لوگوں کی طبیعت کے خلاف ہیں اور آپ اگر لوگوں کی طبیعت کے مطابق بات کریں گے تو اللہ کے خلاف ضرور بات کریں گے چنانچہ کہتے ہیں ورلا سی یہ میں جو حکام ہوتے ہیں اہل الریاست ہوتے ہیں ولدین شہوا شبہات اور جو لوگ شبہات کی پیروی کرتے ہیں ف انحم الحم اغر فت الحق جو اہل منصب والے ہوتے ہیں منصب والے جو ہوتے ہیں اہل منصب اور جو شبہات کی پیروی کرتے ہیں وہ اپنے مقاصد کو حق کی مخالفت کیے بنا پورا کر ہی نہیں سکتے کبھی نہیں ہو سکتا اور اپنے اغراض اور مقاصد کو پورا کرنے میں وہ علماء کا سہارا ضرور لیں گے ان علماء کا جو دنیا کو ترجیح دیتے ہوں آخرت کے اوپر چنانچہ یہاں سے فتوا میں ڈھیلا پن آئے گا ہاں ٹھیک ہے آپ بہت سارا کام کرتے ہیں. یہ والا تو معاف ہو جائے گا اللہ رب العالمین کر دے گا معاف آپ کے بہت سارے جہد ہیں خیرات و برکات ہیں آپ لوگوں کی یہ بھلائی کرتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے کر لیجئے لیکن بعد میں توبہ ضرور کر لیجئے گا ایک مرتبہ عمرہ کر لیجئے گا رمضان میں تاکہ تو یہ فتوا ملتا ہے لوگوں کو کوئی بھی انسان جو شریعت کے خلاف کام کر رہا ہو تو جب تک اپنے مقاصد کو جب پورا کرنا چاہے گا تو ضروری ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی نہ کوئی کام کرے اور اگر عالم کا سہارا لے گا عالم اگر استقامت پر ہے حق بولنے والا ہے تو فوراً اس کو کہے گا نہیں اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی لیکن اگر دنیا کو ترجیح دینے والا ہے دنیا کی محبت دل کے اندر ہے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لے گا اس کے بعد کہتے ہیں فیق و شبہ شہوا شبہ جمع ہوتا ہے ایک آدمی کا شبہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہاں اس حدیث سے استدلال میں یہ بات ہے اب دیکھیے نا سود یہ ایسا ہے کہ شرک کے برابر کا گناہ نہیں یہ میں ایک بات بتا رہا ہوں جو استدلال کرتے ہیں لوگ شرک کے برابر کا گناہ نہیں اور اللہ رب العالمین کہتا ہے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا مان لیجئے کہ آپ نے توبہ نہیں بھی کیا پھر بھی تو کہتا مشیت اللہ ہے نا آپ سمجھ رہے ہیں بات کو اس خطورت کو کہ وہ کس طریقے سے راستہ نکالتے ہیں تو جب تحت مشیت اللہ کم کا کم اتنا تو ہوگا آپ جہنم میں جائیں گے بچ کر کے تو چلے آئیں گے تو اب ان کے ذہن ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے تاکہ ادھر سے جو یعنی دنیا پرستی ہے یا دنیا کا جو مفاد ہے وہ باقی رہے اور اس کے بعد کہتے ہیں جب شبہ اور شہوت کا ملاب ہوتا ہے تو خواہش پرستی یہیں سے جنم لیتی ہے اور تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ خواہش پرستی ہے اپنے نفس کی پیروی کہ ایک طرف علم کہتا ہے کہ دیکھو تم کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو اللہ رب العالمین تم سے پوچھے گا لیکن خواہش کہتی ہے کہ تمہارے پاس بچے ہیں چار چار بچے ہیں پانچ ہزار روپے میں کیا کرو گے ایک ہزار پندرہ سو ریال میں دو ہزار ریال میں تم کیا کرو گے ان کی اگر چاپلو سی نہیں کیے ان کو اس قسم کے اگر فتوے نہیں دیے تو پیسے کہاں سے آئیں گے بچے بیوی بی تمہارا منہ دیکھتے ہیں تم کہاں سے ان کی ضروریات کو پورا کرو گے یہ خواہشات کی بات کر رہا ہوں یہ مثال ہے ایک اور یہاں سے شیطان کا غلبہ ہوتا ہے پھر اللہ نے تو توبہ بھی رکھا ہے نا اہل حق کے پاس شیطان توبہ کے راستے سے آتا ہے ان کو جب گمراہ کرتا ہے تو توبہ کے راستے سے آتا ہے اور کہتا ہے اللہ رب العالمین غفور و رحیم ہے اللہ معاف کرنے والا ہے کیوں تم اس بات کو بھول جاتے ہو صحابہ اکرام سے صحابہ اکرام سے غلطی ہوئی کیا معاف ہوا کہ نہیں بعض بڑے بڑے لوگوں نے غلطی کیا کیا اللہ نے ان کی پکڑ کر دیا کیا تم سمجھتے وہ جہنم میں چلے جائیں گے یہ ابن القیم رحم اللہ نے ان سب کو ذکر کیا ہے ایک کتاب ہے ان کی الجواب القافی اس کے اندر بڑی تقسیل سے ذکر کیا انہوں نے تو آتا ہے اور کہتا ہے کہ توبہ تو ہے نا ہمیشہ کھلا ہے اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا ہے یہ سب ذکر کیا انہوں نے یہ نہیں کہا ہے اللہ رب العالمین نے یبن عدم ل ات تنی بے قراب خطایا تنی لشری کبی شعیح لو کب قرآبہ کہ اگر تم میرے پاس آؤ آو گے اور شرک نہیں کیے ہوگے اور تمہارے گناہوں سے پوری دنیا بھری ہوگی تو ہم تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں ہوگی شیطان اس راستے سے آتا ہے اور کہتا ہے تم کو نہیں پتا ہے بخاری کی روایت ہے آپ کے سامنے ان دلائل کو لائے گا بخاری کی روایت ہے کہ ایک زانیہ عورت نے صرف کتے کو پانی پلایا تو اس کی مغفرت ہو گئی اللہ نے ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم دیا ہے ایک عورت کو اس لیے عذاب ملا کیونکہ ایک جانور کو عذاب دے رہے ایک چادر کی معمولی چادر کی چادر کو بغیر اجازت کے لے لینے سے مالک غنیمت میں سے چادر نکال لیا تھا ایک صحابی نے بغیر اجازت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا ہی اس کو آزاد ملے گا ان سب نصوص کو جو وعید کے ہیں اس کو چھپاتا ہے اور آپ کے سامنے یہ سب یہ سب لاتا ہے جو رجا کے نصوص اور کہتا ہے کہ بھائی آپ کے لیے توبہ کا راستہ ہے آپ یہ کریں اور اس طریقے سے شہوات شبہات مل کر کے ہوا پرستی جنم لیتی ہے اور یہاں سے پھر آپ دنیا کو ترجیح دینے لگتے ہیں یا ہم اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا فخل فہمبا خلف الباء اسخلاط اوتباء شہواتی فصع فعلق نغیا کہ کچھ نہ خلف پیدا ہوئے بعد میں جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہواد کی پیروی کی علماء کہتے ہیں کہ جب جب انسان نماز میں پیچھے ہوگا نماز میں سستی کرے گا نماز میں غفلت ہوگی اگر نماز میں دل نہیں لگتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر شہوت ہے یا تو دنیا کے شہوت ہے یا کسی اور چیز کی شہوت ہے فسع فیل قو نغیہغیا ایک وادی کا نام ہے جہنم میں تو جو لوگ شبہات کی شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ گیا میں ہی گمراہوں سے ملاقات کریں گے یا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا یہ مختصر سی بات تھی جو لوگ دعوت کے میدان میں ہیں علم کے میدان میں ہیں علم سے جڑے ہوئے ہیں ان کو ایک ایک قدم پھونک کر کے رکھنا ہے کیونکہ آپ راڈار پر ہیں اوپر سے بھی نیچے پر نیچے سے بھی ہر ایک چیز کو سمجھنا ہے سمجھ کر کے رکھنا ہے باقی باتیں آپ کو بھی معلوم ہے اور ہم کو بھی معلوم ہے زیادہ تفصیل سے باتوں کا وزن کم ہو جاتا ہے اس لیے ہر آدمی اپنا محاسبہ خود کرے اور سوچے کہ ہم کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں اور کتنا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہیں اللہ ہماری اس مجلس کو بابرکت مجلس بنائے اور اسے قبول فرمائے اور ہم سبھوں کو نیک سمجھ کی توفیق قطع فرمائے دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے اخلام کریمرحیم سبان أشهد الله إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك